صلی اللہ علیہ وسلم من صل علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيات ورفعت له عشر درجات رواه النسائي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاهن رواه الترمذي صدق الله العظيم قرآن کریم احادیث مبارکہ اور حضرات صلف کے اقوال کی روشنی میں درود شریف کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اور احادیث مبارکہ میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت کثرت کے ساتھ درود شریف کے فضائل بیان فرمائے اس طرح کے فضائل کون کون سے ہیں تو علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القول البدی فی فصلا علی حبیب بشفی اور اس طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جلاء الافہم اور علامہ نبہانی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ کی کتاب ہے سعادت الطاریں ان کتابوں میں درود شریف کے بہت سے فضائل فوائد اور ثمرات بیان ہوئے اس طرح کے کون کون سے فائدے ہیں تو میری ناقص تلاش کے مطابق سو سے زائد فوائد اور ثمارات سامنے آئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ارادہ ہے کہ وہ فائدے آپ حضرات کے سامنے آرز کیے جائیں ان میں سب سے پہلا فائدہ درود شریف اللہ رب العزت کی فرما برداری اور تعمیل حکم کا ذریعہ ہے جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہم سب ایمان والوں کو حکم دیا ہے ان اللہ و ملاقت ہو اللہ اور اللہ کے فرشتے علی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم رحمتیں بھیجتے ہیں یا ایوہ الذین الدین اے ایمان والو تم سب بھی صلی الع علیہ وسلم و تسلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور تم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجو تو درود پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو جس بات کا حکم دیا ہے وہ ہے درود شریف پڑھنا اور اللہ تعالیٰ نے سیغ امر کے ساتھ حکم دیا صلی العلیہ تو اسی لیے فقاہ کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے اور مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو پہلی مرتبہ پڑھنا واجب ہے پھر اس کے بعد اگر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو پھر ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے تو اس سے اندازہ کیا جائے کہ درود کا سب سے پہلا اور اہم فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عام الفاظ میں حکم نہیں دیا بلکہ امر کے سیغے کے ساتھ حکم دیا جس طرح نماز کا حکم ہے روزے کا حکم ہے حج کا حکم ہے دیگر شریعت کے احکامات اس طرح کے ہیں جو سیغے امر کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے درود کا حکم بھی سیغ امر کے ساتھ دیا نمبر دو اللہ اعضا و جل کے ساتھ درود شریف میں موافقت دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس عمل میں اللہ رب العزت کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نواحب و ملاقت ہوں یقیناً اللہ خود اور اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں یعنی جو کام اور جو حکم اللہ تعالیٰ بندوں کو دے رہا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں خود بھی وہ کرتا ہوں تو یہ کتنی فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی وہ کام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں بھیجتا ہوں اے مسلمانوں تم بھی بھیجو تو یہ وہ عمل ہے کہ جس میں انسان رب العالمین کی موافقت کر رہا ہے تیسرا فائدہ اس کا ہے کہ درود شریف میں فرشتوں کے ساتھ موافقت ہے معصوم فرشتوں کے ساتھ موافقت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملاقت ہو اللہ اور اللہ کے فرشتے فرشتے معصوم ہیں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے لا یاسن اللہ معمر ہوں و یا ما اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے یہ پورے کرتے ہیں اور فرشتے کبھی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر نہیں کرتے تو اللہ تعالی نے یہ ایسا اہم حکم ہے فرمایا کہ میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اے ایمان والو تم بھی کرو تو وہ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کی موافقت بھی کرتا ہے اور فرشتوں کی موافقت بھی کرتا ہے تو گویا تین فائدے اس ایک عائد سے ہمیں حاصل ہوئے ایک تو اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت نمبر دو رب العالمین کے ساتھ موافقت اور نمبر تین معصوم فرشتوں کے ساتھ موافقت نمبر چار درود شریف پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نازل فرمائیں گے سنن نسائی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منصل علیہ کا من امتی کا سلاطن کطب اللہ البا عشرہ حسنا جو شخص میری امت میں سے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دس نیکیاں عطا فرمائیے گا تو یہ کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھے تو مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آدمی تفصیل سے پڑھے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کو یہ درود سکھایا تو چوتھا فائدہ ہر مرتبہ پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں نمبر پانچ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے دس گناہ معاف ہوتے ہیں پانچواں فائدہ دس گناہوں کی معافی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے وہ ماہا عن و معاشرت سے جو آدمی درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہوں کو مٹا دے گا ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں دنیا میں کوئی معصوم نہیں تو یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دس برائیوں کو مٹا دیتا ہے نمبر 6۔ دس دراجات بلند ہوتے ہیں چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا و رفا اللہ معاشرہ دراجات اللہ تعالیٰ اس کے دس دراجات کو بلند کرے گا تو جتنا انسان درود پڑھتا ہے اتنا اس کا درجہ مقام اند اللہ بلند ہوتا جاتا ہے تو بہرحال تین فائدے ہمیں اس حدیث سے حاصل ہوئے کہ درود شریف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہوں کی معافی ہے اور دس درجات کی بلندی ہے نمبر سات درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے جو آدمی کثرت سے درود پڑتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے امام طبرانی رحمتہ اللہ علیہ نے الم الاوسط جم میں حدیث نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کُلو دعاً مہجوب ہر دعا کو روک دیا جاتا ہے حتیٰ و سلی اعلیٰ محمدن و علیہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جب تک درود نہ پڑے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی درود نہیں پڑتا اس کی دعا کو روک دیا جاتا ہے اور جب انسان درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا امام طبرانی نے روایت کو الموجم الاوسط جم میں نقل کیا اور علامہ حسمی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ فرماتے ہیں روابرانی فر السط و رجالو سقاتن اس روایت کے جو راوی ہیں وہ سکا راوی ہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب آدمی دعا کرے تو کوشش ہو شروع میں اللہ کی حمد و ثناء ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو پھر دعا کرے دعا کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو تو درود ایسی عبادت ہے جو اللہ ضرور قبول کرتا ہے تو جب اللہ شروع اور آخر کو قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بحید ہے کہ اللہ تعالیٰ درمیان کی بات کو رد فرما دے تو جب شروع اور آخر قبول ہوگا تو درمیان بھی انشاءاللہ اللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا نمبر آٹھ درود شریف پڑھنے کا آٹھواں فائدہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات پانے کا سبب ہے کہ جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر انسان کو اپنی ہی فکر لاحق ہوگی یہاں تک کہ علی علیہ, علیہ و سلام کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا زمین تپتی ہوئی گرم ہوگی تمام انسان برہنا جسم برہنا پاؤں محشر کے میدان میں جمع ہوں گے ہر ایک کو انتظار ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ان کی شفاعت فرمائیں گے جو زندگی میں کثرت سے آپ پر درود پڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا منصل علیہ یوسب عشرا جو شخص میرے اوپر صبح کے وقت دس مرتبہ درود پڑے گا وہین یوم سی شام کے وقت دس مرتبہ درود پڑے گا ادرکت ہوں شفاتی یوم القیامت قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام دس دس مرتبہ میرے اوپر درود پڑے قیامت کے دن اس کو میری شفات نصیب ہوگی تو بہت آسان عمل ہے اور فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے علامہ حسمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں روایت کو نقل فرمایا اور فرمایا وہ اسنادو جہید روایت کی صنعت کے راوی جید ہیں تو بہرحال آٹھواں فائدہ آپ علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ ہے نمبر نو درود شریف پریشانیوں سے اور تکالیف سے بچانے کا ذریعہ ہے جو آدمی جتنی کثرت سے درود پڑے گا اتنا وہ تکلیفوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہے گا ایک صحابی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کتنی مقدار میں پورے دن میں درود پڑھا کروں سنن ترمزی کی روایت ہے صحابی نے کا کل تو یا رسول اللہ انی اکس روسلا علی علیہ کا میں آپ پر بڑی کثرت سے درود پڑھتا ہوں فقم اج آلو من ان میں دن میں کتنی مرتبہ آپ پر درود پڑھوں کتنی مقدار میں پڑھوں آپ نے فرمایا معاشہ جتنا چاہو کل تو اور روبو میں نے کہا اگر ایک چوتھائی میں اپنا وقت درود شریف میں صرف کروں آپ نے فرمایا معاشہ فعن ذد تف ہو اخیر الق اگر اضافہ کرو تو بہت اچھی بات ہے پھر کہتے میں نے کہا ان نصف اگر میں نصف حصہ اپنی عبادت کا درود شریف میں گزاروں آپ نے فرمایا معاشرتہ ف ان ضد و خیر اللق اگر اضافہ کرو تو بہت بہتر ہے کل توفس سلو میں نے کہا اگر دو تہائی حصے میں اپنی عبادت کے آپ پر درود شریف پڑھنے میں لگا دوں آپ نے فرمایا جو چاہو ف ان ضد و خیر اللق لیکن اگر اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا کل تو اجال الا میں نے کہا اب تو میں سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں گزاروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارن ہم کا کا کا اس وقت اللہ تمہاری تکلیفوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا دیکھیں صحابی حضور سے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ میں کتنا درود پڑھوں آپ نے فرمایا جتنا تمہارے لیے آسانی ہو اس نے کہا میں ایک تہائی پڑھوں آپ نے کہا اور اضافہ کرو پہلے چوتھائی کا ذکر کیا پھر چوتھائی سے ایک تہائی پہ آئے تہائی سے نصف پر نصف دلس پر دو سلوس سے پورا وقت میں دروز شریف میں گزاروں آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی میں عمل ہوگا اللہ تمہاری پریشانیوں کو غموں کو مصیبتوں کو دور کر دے گا تو دروز شریف کا ایک بہت بڑا فائدہ آج کے دور میں ہر تیسرا چوتھا آدمی کہتا ہے جی پریشانیاں ہیں گھر میں تکلیفیں ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں بے چینی بے سکونی ہے انہیں بتایا چاہیے کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں اللہ تعالیٰ ہر غم کو اور ہر تکلیف کو دور کر دے گا نمبر دس دسواں فائدہ ہے درود شریف کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب پانے کا ذریعہ ہے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اننا اقرب و منی یوم القیامتی فی کل تم میں سب سے زیادہ قریب میرے آدمی قیامت کے دن وہ شخص ہوگا اکثر وکم عالیہ یا سلاطن دنیا جو دنیا میں میرے اوپر کثرت کے ساتھ دروج شریف پڑھنے والا ہوگا آپ نے فرمایا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑے گا وہ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولناسی بی یوم القیامتی اکثر و حملیہ سلاطن قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑے گا اب دیکھیں قیامت کا دن ہوگا ہر انسان کو اپنی فکر ہے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہوگی کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں گے آپ کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع فرمائے گا اور فرمائے گا عرفہ رسا کا سلطوطا کہ آپ سر اٹھائیے مانگیے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا وشفا تو شفا آپ سفارش کرو اللہ آپ کی سفارش کو قبول فرمائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کا ذریعہ آپ پر درود شریف ہے دنیا میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے قرب نصیب ہو جائے وہ اس طرح نصیب ہوتا ہے جب انسان درود پڑھتا ہے تو ہمارا یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے جب حضور تک پہنچتا ہے فرشتے بتاتے ہیں فلاں نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں دنیا میں جیسے کوئی آدمی کسی کو ہدیہ بھیجے اور جب ہدیہ اس تک پہنچ جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے فلاں آدمی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا تو آدمی خوش ہوتا ہے فلاں نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا کبھی سلام بھیجا کبھی میسج کیا کبھی کوئی ہدیہ بھیجا تو جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کی صورت میں ہدیہ بھیجتا ہے تو حضور اپنے اس امتی سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے اس امتی نے مجھے بھلایا نہیں دنیا میں ہونے کے باوجود مجھے ہمیشہ یاد رکھا ہے تو بہرحال شریف پڑھنے کا ایک فائدہ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے ایسے آدمی کو نمبر گیارہ گیارہواں فائدہ ہے درود شریف کا کہ درود شریف قائم مقام ہے صدقے کے اگر کوئی آدمی صدقہ نہیں کر سکتا اس کی اتنی مالی وہ ساتھ نہیں ہے تنگ دستی ہے فقر کی حالت ہے وہ اگر درود شریف کثرت سے پڑے گا تو یہ قائم مقام اس کے لیے صدقے کا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوم رج الن مسلم لم یکن لہو صدن کوئی بھی مسلمان جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے مال نہ ہو فل یقلفی دعا ہی اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کلمات کہے اللّہ صلی علی محمد آپ دقا وصلی رسول کا والمؤمنات علمینین والمسلمات و المسلم اولمسلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ دعا پڑھے کہ درود ہو رحمتیں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہوئے اور اسی طرح رحمتیں نازل ہوں ایمان والے مردوں پر ایمان والی عورتوں پر مسلمان مردوں پر مسلمان عورتوں پر تو یہ اس کے لیے قائم مقام صدقے کے ہے تو یہ روایت امام حاکم نے المستدرک علی ہین میں نقل کی ہے تو گویا اس حدیث سے درود شریف پڑھنے کا فائدہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی صدقہ نہیں کر سکتا مالی وہ صدق نہیں ہے وہ درود پڑے گا اللہ اس کو مالی صدقے کے قائم مقام سوا بتا فرمائے گا نمبر بارہ درود شریف دنیا اور آخرت کی حاجتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے انسان کی دنیا اور آخرت میں بہت سی حاجتیں ہوتی ہیں بہت سی خواہشات ہوتی ہیں بہت سی آرزوئیں تمنائیں ہوتی ہیں ہر مسلمان چاہتا ہے وہ میری پوری ہو جائے تو یہ آرزوئیں تمنائیں کیسے پوری ہوں گی امام بے رحمت اللہ علیہ نے شعب الائیمان میں روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ دنیا اور آخرت کی اس کی آرزوؤں کو تمناؤں کو پورا کر دیتا ہے تو اس لیے بہت بابرکت عمل ہے اس کے ذریعے سے انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں نمبر تیرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا اور مغفرت کا ذریعہ ہے یعنی درود شریف وہ بابرکت عمل ہے کہ فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں اور فرشتے اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلاطن صلی اللہ علیہ و و ہو صبعین سلاطن جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر ستر مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں فلیق العبد المندالی کا اولک سر اب اے میرے بندے تیری مرضی ہیں فلیقل یقل تو چاہیے تو کم پڑھ اور فلیک چاہیے تو کثرت سے پڑھ مسند احمد کی روایت ہے علامہ حسمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے روا احمد و اسنادو حسن یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے اسے حدیث قدسی خودسی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اس آدمی پہ رحمتیں بھیجتے ہیں سب رحمتیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود پڑتا ہے تو اس سے اندازہ کیا جائے کہ کتنی فضیلت والا عمل ہے فرشتوں کی دعاؤں کے پانے کا فرشتوں کی کہ انسان کے لیے مغفرت کا اور فرشتے انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں اس کا ذریعہ ہے اس لیے اس کا اہتمام ہو نمبر چودہ درود شریف کی کثرت یہ انسان کی دل کی پاکی کا ذریعہ ہے انسان کا دل بس اوقات گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے اب اگر کوئی چاہے کہ اس کا دل صاف ہو جائے تو اس کے لیے بہت سے اعمال ہیں حدیث میں جیسے ایک عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حد ہل قلوب قسط او کما یس دلحد و اداس بہ اللما قلعہ وما جلا اوحا یا رسول اللہ کالا کثرت و ذکر المعت و تلاوۃ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا جو آدمی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے دل کے زنگ کو دور کر دے گا دوسرا عمل بتایا جو موت کو کثرت سے یاد رکھے گا اس کے دل کا زنگ دور ہوگا اور تیسرا ایک عمل اس حدیث میں ہے جو امام ابن ابی شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت نقل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ ف انلاَََََََ ن علیہ زكات مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو يقيا تمہارا درود شريف پڑھنا تمہارے دل کی پاکی کا اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان چاہے کہ اس کا دل پاک ہو جائے جہاں قرآن کی تلاوت کو معمول بنائے اپنی موت کو یاد رکھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑے تو اس کا دل پاکیزہ اور صاف ہوگا پھر عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا آج چونکہ دل گناہوں سے آلودہ ہے اس لیے عبادت کا شوق نصیب نہیں ہو رہا عبادت میں خشو خضو سکون نصیب نہیں ہو رہا اور انسان کی توجہ عبادت میں ہوتے ہوئے بھی غیر اللہ کی طرف ہے نمبر پندرہ درود شریف کی کثرت یہ برائی سے روکنے والا اور اچھے کام کی ترغیب دینے والا عمل ہے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے برائی کے قریب نہیں کرتا پھر انسان کے نیک اعمال کی طرف رغبت بڑھتی ہے شوق بڑھ جاتا ہے کیونکہ جب زیادہ درود ہوگا آپ علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی اور جب آپ کی محبت نصیب ہوگی تو نیک عامل کی توفیق نصیب ہوگی پھر کثرت سے انسان نیک اعمال کرے گا برائیوں سے خود بخود دور ہو جائے گا تو برائیوں سے بچانے والا یہ عمل ہے نمبر سولہ درود شریف کی کثرت یہ جنت کے حصول کا سبب ہے کہ جو آدمی چاہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے جنت میں بلند و بالا درجات اس کو نصیب ہو جائیں اسے چاہیے کہ وہ دروش شریف کثرت کے ساتھ پڑھے جن لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے بلند و بالا درجات دیے علامہ صحابی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ القول البدی میں نقل کیا ایک شخص کے انتقال کے بعد دیکھا گیا وہ جنت میں گھوم رہا ہے جنت کے خوبصورت تخت پہ بیٹھا ہوا ہے حور و غلمان اس کی خدمت میں ہے اسے پوچھا کہ اللہ نے یہ مقام آپ کو کس وجہ سے دیا اس نے کام میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا تھا درود شریف کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے یہ مقام عطا فرمائی اس سے معلوم ہوا یہ وہ عمل ہے جو انسان میں جنت کے جانے کا اور انسان کے جنت میں درد بلند درجات کے پانے کا ذریعہ اور سبب ہے نمبر سترہ قیامت کی ہولناکیوں سے اور عذاب قبر سے نجات دلانے والا عمل ہے جو آدمی دروج شریف کثرت سے پڑھے گا عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا قیامت کی ہولناکیوں سے بھی محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی منازل آسان فرما دیتا ہے علامہ صحابی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ القول البدی فصلا علی حبیب شفی میں ایک واقعہ لکھا ایک خاتون حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا ایک عرصہ گزر گیا آپ کو ایسا عمل بتاؤ کہ مجھے میری بیٹی خواب میں آ جائے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تم چار رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سورہ الحا کو پڑھو اور جب چار رکعت مکمل ہو جائیں درود شریف پڑھتی رہو اور پڑھتے پڑھتے سو جاؤ امید ہے تمہیں خواب میں اپنی بیٹی کی زیارت ہوگی ار خاتون نے یہی عمل کیا شبِ جمعہ کی رات تھی اور اس نے چار رکعت نماز پڑھی سور تقاصر پڑھی درود شریف وہ خاتون پڑھتی پڑھتی سو گئی اپنی بیٹی کو اس نے خواب میں دیکھا تو وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے اس کے گلے میں عذاب کا توق ہے آگ کے عذاب میں جل رہی ہے چیخ رہی ہے چلا رہی ہے اور اپنی ماں کو مدد کے لیے پکار رہی ہے ماں نے جو عذاب کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھ کھل گئی صبح آئی حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس کہاں میری بیٹی تو سخت عذاب میں مبتلا ہے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تم صدقہ کرو کثرت سے درود شریف پڑھو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو راحت عطا فرمائے اگلے دن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور اسی طرح جنت دیکھی اور جنت میں ایک تخت دیکھا اور ایک خاتون تخت پہ بیٹھی ہے اور اس کی خدمت میں نوکر چاکر موجود ہیں بہت ہی خوش ہے اور اس کے سر پر ایک تاج ہے اس لڑکی نے حسن بصری سے کہا کیا تم نے مجھے پہچانا کہا میں نے نہیں پہچانا کہا میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو تمہارے پاس آئی تھی حسن بصری رحم اللہ نے کہا اس نے تو کہا تھا تم عذاب میں مبتلا ہو تم تو بہت اچھی حالت میں ہو اس نے کہا واقعی میں عذاب میں مبتلا تھی گزشتہ کل کی بات ہے ایک شخص قبرستان سے گزرا وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا تو اس نے درود شریف پڑھا اور تمام مردوں کو ای ثواب کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت کر دی تو تمام مردوں کی جب مغفرت ہوئی تو میری بھی مغفرت ہو گئی اور یہ جو اعزاز و اکرام ملا ہے یہ اس شخص کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ملا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنی فضیلت والا عمل ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بھی نجات دلا دیتا ہے اور ایسی فضیلت والا عمل ہے جو قیامت کی ہولناکیوں سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے نمبر اٹھارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو حضور اس کو جواب عنایت فرماتے ہیں درود پڑھنے والے کو لسان نبو سے جواب عطا کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مام عہدن یوسلم و علیہ نہیں ہے کوئی شخص کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے اللہ رد اللہ علیہ روحی مگر اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے حتیٰ علیہ السلام یہاں تک کہ میں سلام کرنے والے کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں سنن ابی بھی کی روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب بھی میرا کوئی بندہ میرا امتی میرے اوپر درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رو چونکہ اللہ رب العزت کے ذکر میں حمد و ثناء میں عبادت میں مشغول ہوتی ہے آپ کی توجہ اس طرف ہوتی ہے تو جب کوئی بندہ درود پڑتا ہے تو آپ کی روح کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا تو آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور فرمائے آردہ علیہ السلام میں اس کے درود و سلام کا اس کو جواب لوٹاتا ہوں تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے آج اگر ہم کسی کو میسج کریں کسی ڈی ایس پی ڈی آئی جی کو گورنر کو اور وہ ہماری بات کا ہمیں جواب دے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے فلاں سے بات کی اس نے مجھے جواب دیا وہ میرے ساتھ بیٹھا میں نے اس کے ساتھ چائے پی کھانے میں شریک ہوا اس سے بڑی سعادت ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ اسے امام المبیا جواب لوٹائیں اور امام المبیا اس کو لوٹاتے ہیں جو درود کثرت کے ساتھ پڑتا ہے نمبر انیس درود شریف بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلاتا ہے انسان جب کوئی چیز بھول جائے یہ کسی کا حافظہ کمزور ہو اور اسے کوئی بات یاد نہ رہتی ہو یہ کوئی آدمی گھر میں کوئی چیز رکھ لی اور اس کو یاد نہیں آ رہی کہ میں نے وہ چیز کہاں رکھی ہے تو وہ کیسے پتہ چلے گا اس کو علامہ صحابی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ القول البدی میں لکھتے ہیں جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت بھولی ہوئی چیزیں اس کو یاد دلا دیتا ہے اسی طرح جس کا حافظہ کمزور ہو وہ کثرت سے درود شریف پڑے اس کے بعد دعا کرے اللہ اس کا حافظہ طاقتور کر دیتا ہے آج تقریبا ہر پانچواں چھٹا آدمی کہتا نظر آتا ہے کہ حافظہ کمزور ہے کوئی بات یاد نہیں رہتی اس کی وجہ معصیت ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حافظے کی نعمت چھین لیتا ہے علم کے لیے سب سے بڑی آفت نسیان ہے اور نسیان کا سبب معصیت ہے جب زندگی میں گناہ آ جائے اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے تو حافظہ بڑھانا ہے تین چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے نمبر ایک قرآن کی تلاوت نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت نمبر تین گناہوں سے بچنا جب آدمی ان تین چیزوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے حافظے کو طاقتور کر دیتا ہے نمبر بیس درود شریف کے بغیر مجلس ناتمام اور حسرت ہے جب تک آدمی درود شریف نہ پڑے وہ مجلس نامکمل ہوتی ہے اور وہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے حسرت اور پیشمانی کا ذریعہ ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قعد قوم الم نہیں کوئی قوم کہ وہ اگر کسی جگہ بیٹھ جائیں لا لایسکرون فی الحض وجل اور وہ اللہ رب العزت کو یاد کرے وہ یُوس النا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اللہ قان علیہ حسرتَََََََََََََََََََََََ عمل قیامہ مگر قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا ذریعہ ہوگی وہ ان دخل الجنت علیہ اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں اور ان کو اجر و ثواب ملے مسند احمد کی روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ کوئی بھی مجلس جہاں لوگ بیٹھیں اور اس میں اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور میرے اوپر درود شریف نہ پڑھیں تو اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں پھر بھی ان کو حسرت ہوگی پشیمانی ہوگی اس پر کہ کاش ہم اس مجلس میں درود پڑھ لیتے ہمارے دراجات اور بلند ہو جاتے جنت میں ہمارا مقام اور بلند ہو جائے گا جنت میں جانے کے بعد انسان کو دنیا میں کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی کیونکہ جنت میں ہر چیز ملے گی اللہ کی ہر نعمت ملے گی دل میں خیال آئے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا لیکن درود شریف وہ فضیلت والا عمل ہے کہ جو انسان کسی مجلس میں نہ پڑھ سکا وہ قیامت کے دن کہے گا کاش میں اس مجلس میں درود شریف پڑھ لیتا تو میرے درجات میں اور اضافہ ہو جاتا جنت میں میرے مقام اور مرتبے میں اور اضافہ ہو جاتا تو اسے اپنے اس فعل پر ندامت ہوگی جنت میں جانے کے بعد بھی ندامت ہوگی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے نمبر اکیس درود شریف پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد سے محفوظ رہتا ہے جو آدمی درود شریف پڑھے گا وہ حضور کے بد دعا سے محفوظ رہے گا اور جو معاذ اللہ آپ کا تذکرہ آئے آپ پر درود نہ پڑے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں بد دعا فرمائی ہے امام حاکم رحمتہ اللہ علیہ نے علی الََصین میں حدیث نقل کی ہے اور امام زہابی نے بھی موافقت کی ہے کہ روایت صحیح ہے حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی آپ نے جس سیڑھی پہ قدم رکھا آمین فرمایا وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ سلاط و السلام نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو میں نے کہا آمین بعد المن ادرکا رمضان فلم یغفر لہو کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے تو میں نے کہا آمین اور جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل امین نے بد دعا فرمائی وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین بعدن لمن ذکر تو فلم یوسلِ علیہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ میرے اوپر درود نہیں پڑتا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے تیسرا وہ شخص ہے جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائیں تو جبرائی علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص تباہ و برباد ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین بعدن لمن ادرکا اباواہ الكبر دہو او عہد و فلم یودھ خلاء الجنت اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے دونوں والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے تو دیکھیں یہاں بدعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور بدعا پر آمین کہنے والے انبیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بدعا کی قبولیت میں تو کوئی شک ہی نہیں آج اگر کوئی عام آدمی کسی کو بدوا کرے انسان ڈرتا ہے فلاں بدعا کیے لگ نہ جائے سید ہو تو اور ڈرتا ہے سید آدمی ہے کہیں بدوا نہ لگ جائے تو جو کائنات کے سردار ہیں تو جن کی نسل میں آنے والوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ سید ہیں تو خود اس معمول الانبیاء کی بدعا کتنی خطرناک ہوگی تو آپ نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جو میرے اوپر درود نہیں پڑتا اس لیے معمول بنانا چاہیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم انسان پڑے نمبر بائیس درود شریف فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے دور کرنے کا ذریعہ ہے جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سے و فاقت دور کر دیتا ہے تنگ دستی دور کر دیتا ہے اللہ اس کی تکلیف پریشانی کو دور کر کے اس کے لیے کوئی حل اور کوئی راستہ نکال دیتا ہے تو جب بھی انسان پریشانی میں پڑھے درود شریف پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا علامہ صخابی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدی میں ایک واقعہ لکھا ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ ہیں امام ابوبکر بن مجاہد مخری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ یہ درس دے رہے تھے ان کے پاس ایک شخص آ کر بیٹھ گیا جس کا ذرا پورا لباس تھا گرد و غبار تھے کپڑوں پر پریشان تھا آ کر ان کے پاس بیٹھا جب ان کا درس ختم ہوا انہوں نے اس کو پہچانا کہ یہ شخص تو بڑا متقی پرہز ہے پوچھا بھائی آپ کیوں پریشان نظر آ رہے اس نے کہا کہ میرے گھر میں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے گھر والی درد ذہن میں مبتلا ہے اور میری اتنی وسعت اور گنجائش نہیں کہ میں ان کے لیے کوئی ضرورت کا سامان بھی خرید سکوں بیماری کے ایام ہیں اور میرے پاس ضرورت کا سامان بھی نہیں اس لیے میں پریشان امام ابو بکر بن مجاہد کہتے میں نے اس کی بات سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ نیک آدمی ہے اور اس حالت میں کہتے ہیں اس دوران میں گھر گیا تو میری آنکھ لگ گئی میں سو گیا تو میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ابوبکر بن مجاہد سے فرمایا کہ تم جاؤ اس وقت کے گورنر تھے جس کا نام تھا علی بن عیسیٰ اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہو اور اس سے کہو کہ تم ہر شب جمعے میں میرے اوپر ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے لیکن اس شب جمعے میں جب تم نے سات سو مرتبہ میرے اوپر درود پڑھا تو تمہیں بادشاہ نے اپنے پاس بلایا تو تم اس کے پاس چلے گئے اس کے کام کے سلسلے میں پھر تم وہ کام پورا کر کے واپس آئے اور تم نے تین سو مرتبہ درود میرے اوپر دوبارہ پڑھا تو تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام نے ان کو سلام بھیجا اور کہا یہ جو شخص آیا ہوا ہے ان سے کہو گورنر سے کہ ان کی مدد کرے اور ان کو ایک سو دینار دے دیں ابو بکر بن مجاہد جیسے آنکھ کھلی فوراً ہی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر اس گورنر کے پاس پہنچے گورنر سے تنہائی میں ملے اور ان کو بتایا میں نے خواب دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا معمول ہے کہ تم ہر شب جمعے میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو اس دفعہ تم نے سات سو مرتبہ پڑھا تھا پھر تمہیں بادشاہ نے کام کے لیے بلایا تم چلے گئے پھر آئے تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ سچی بات کر رہے ہیں کیونکہ بادشاہ اس گورنر نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی اپنا معمول کسی کو نہیں بتایا تھا درود شریف کا اس کا یہ معمول چھپ کے ہوتا تھا اور یہ بھی جو بات ہوئی کہ اس رات میں اس نے سات سو دفعہ پڑھا یہ بھی اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا اس کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے پھر چونکہ بتانے والا اس دور کا بہت بڑا عالم تھا امام ابو بکر بن مجاہد مقری تو اس سے بھی ان کو یقین تھا کہ یہ سچا خواب ہے تو ان کو اس پر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا درود پیش ہوتا ہے حضور خوش ہوتے ہیں حضور نے میرے لیے سلام بھیجا تو اس نے کہا صبر کرو میں ابھی جاتا ہوں گھر گئے اور ایک سو دینار تھیلے میں ڈالے اور لے کر آئے دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے تو سونے کی سو اشرفیاں لے کر آئے اور اس شخص کو دی کہ حضور نے فرمایا تمہیں دے دو تو یہ تمہارے لیے ہتھیار وہ لوگ جانے لگے کہاں صبر بیٹھو پھر گھر میں گئے سو دینار دوبارہ تھیلی میں ڈالے لے کر آئے امام ابو بکر بن مجاہد سے کہا تو چونکہ خواب میں تمہیں حضور کی زیارت ہوئی ہے تمہارے واسطے سے یہ بات مجھے پہنچیے سبب اور ذریعہ تم بنے تو سو دینار اس کو بھی دیے اب ان دونوں نے رخصت دینا چاہیے کہانی صبر کرو علامہ صخاوی کہتے ہیں پھر یہ گیا اور اپنے گھر سے پھر سو دینار لے کر آیا پھر اس شخص کو دیے کہ تمہاری وجہ سے ان کو حضور کی زیارت ہوئی اگر تم اس کے پاس نہ آتے اپنی مشقت نہ بتاتے تکلیف کا نہ بتاتے تو حضور کی زیارت نہ ہوتی تم سبب ذریعہ بنے سو دینار اس کو اور دیا پھر گھر گئے پھر سو دینار لائے ابو بکر بن مجاہد سے کہا تمہاری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام مجھے نصیب ہوا ہے. تم نے حضور کا سلام مجھے پہنچایا میں کہاں اس قابل کے امام الانبیاء کا سلام مجھے پہنچے اتنا عظیم تحفہ سو دینار اور دیے پھر وہ جانے لگے کہانی صبر پھر گئے سو دینار لائے ایک کو دو کو اس طرح ایک ہزار دینار اس نے دونوں کو دیے ایک ہزار دینار حالانکہ سو دینار کا حکم تھا ہزار دینار لا کر دیے ان حضرات نے کہا نہیں ہمیں تو سو کی ضرورت تھی پوری ہو گئی ہزار کی حاجت نہیں انہوں نے واپس کرنا چاہا اس کا اصرار تھا نہیں تم قبول کرو واقعہ سنانے کا مقصد کہ درود شریف میں اللہ نے کیسی برکت رکھی ہے اس کے ذریعے انسان کی پریشانیاں غم بھی دور ہو جاتے ہیں مشکلوں سے بھی انسان نکل جاتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا جب بھی انسان کسی مصیبت تکلیف میں ہو درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے وہ فقر سے تنگ دستی سے محفوظ رہے گا نمبر تیئیس درود شریف بخل سے بچنے کا ذریعہ ہے جو آدمی درود شریف پڑھے گا وہ بخیل نہیں ہوگا اور جو درود نہیں پڑھتا وہ بخیل انسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل اللدی من ذکر تو فلم یوسلِ علیہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے یعنی درود پڑھنے میں پیسے نہیں لگتے زیادہ وقت نہیں لگتا تو امام الانبیاء کے اتنے احسانات ہیں ان کے باوجود کوئی آپ پر درود نہیں پڑھ رہا آپ نے فرمایا یہ بخیل انسان ہے تو چلو مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے طبیعت پہ وقت لگانا مشکل ہوتا ہے جان لگانا مشکل ہے آخر درود میں کون سا وقت لگتا ہے کوئی یہ بھی نہیں پڑھتا تو آپ نے فرمایا بخیل انسان ہے تو جو بخل سے بچنا چاہے وہ درود شریف کی کثرت اپنی زندگی میں لے کر آئے نمبر چوبیس درود شریف کی کثرت دخول جنت کا سبب ہے جب آدمی یہ کثرت سے پڑھتا ہے تو یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے امام ابو ذرا راضی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا عمل فرمائے فرمائے اللہ نے میری مغفرت کر دی کہا کس کہ عمل پر کہا جب بھی میں حدیث لکھتا تھا اس کے ساتھ درود شریف لکھتا تھا اللہ تعالی نے اس درود شریف لکھنے کی وجہ سے میری مغفرت کر دی ہر حدیث کے ساتھ درود لکھتا تھا اس پر اللہ نے میری مغفرت کر دی اور بس اوقات جو لوگ نہیں لکھتے درود شریف ان کے لیے بڑی سخت ہولناکی اور ہلاکت ہوتی ہے علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ القول البدی میں لکھا ایک شخص کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اب وہ کہتے ہیں جیسے میں حضور کے پاس آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور پھیر دیتے میں دوسری طرف سے آیا میں نے سلام کیا آپ نے اپنا چہرہ پھیر دیا میں دوسری جانب سے آیا سلام کیا آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا میں سامنے سے آیا آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا تو کہتے ہیں میں نے خواب میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے مجھے کون سا گھنہ ہوا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حدیث لکھتے ہو میرا نام آتا ہے تم آگے درود نہیں لکھتے ہو صرف کاغذ بچانے کے لیے جیسے آج کل بعض لوگ ہوتے ہیں سیاہی بچانے کے لیے درود نہیں لکھتے اس لیے آپ علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر دیا اس دن کے بعد سے اس محدث کا عالم تھا کہ جب بھی وہ حدیث لکھتے تو پورا درود لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمً کثیرن کثیرہ بڑی تفصیل کے ساتھ مکمل درود شریف آپ علیہ السلام پہ لکھتے تھے تو گویا جو آدمی درود نہیں لکھتا یہ حضور کے دیدار سے اور آپ علیہ السلام کی توجہات سے محرومی کا ذریعہ اور جو لکھتا ہے تو یہ حضور کی توجہات کے پانے کا ذریعہ اور یہ عمل انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث ہے تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے بعض لوگ صرف سواد لکھ لیتے ہیں سواد لکھنا کافی نہیں ہے پورا درود لکھنا چاہیے جیسے رضی اللہ عنہ کی جگہ رازواد لکھتے ہیں علیہ السلام کی جگہ آئین لکھتے ہیں یہ ناکافی ہے پورا لکھنا چاہیے اسی طرح بعض لوگ بسم اللہ کی جگہ سات سو چھاسی لکھتے ہیں یہ درست نہیں ہے جو ثواب جو فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھنے میں ہے وہ سات سو چھیاسی کے لکھنے میں نہیں بسم اللہ میں انیس حروف ہیں ہر حرف پہ دس نیکیاں جب آدمی یہ لکھے گا اس کو ایک سو نوے نیکیاں ملیں گی ایک سو نوے نیکیوں سے ہم محروم ہو گئے ہم نے اس کی جگہ سات سو چھیاسی لکھ دیا اب یہ شیطان نے ایک وسوسہ ڈالے جی بسم اللہ لکھیں گے وہ کاغذ نیچے گر جائے گا بے ادبی ہوگی کیوں بے ادبی ہوگی تو مسلمان ہے مسلمان تو کبھی حضور کا نام اللہ کا نام نیچے نہیں گراتا اگر کہیں گرا ہوا نظر بھی آئے تو اس کو اٹھا لیں پانچ روپے کا سکہ گر جائے اس کو ہم اٹھاتے ہیں خدا کا نام نیچے اس کو نہیں اٹھاتے دو روپے کے سکے کی اہمیت ہے اللہ کے نام کی اہمیت نہیں اسی وجہ سے تو رزق میں برکت کوئی نہیں ہے بس اوقات یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تبصیرِ کبیر میں اور علامہ ابن اثاکر نے تاریخ و مدینہ دمشق میں واقع لکھا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے لیکن ابتدا کی زندگی ان کی فسق و فجور میں گناہوں میں گزری ایک دفعہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے راستے میں چلتے چلتے ایک کاغذ نیچے دیکھا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی تھا شراب کے نشے میں تھے لیکن تھے تو مسلمان دل میں ایمان تھا جیسے ہی دیکھا اللہ کا نام کاغذ اٹھایا اس کو صاف کیا اور جیب میں دو روپے تھے دو درہم اس کی جا کر خوشبو خریدی دو درہم کی خوشبو لی خوشبو لے کر آئی وہ ساری خوشبو اس کاغذ پہ لگائی اور اس پہ لگا کر اس کو صاف معطر کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا جب یہ رات کو سوئے خواب دیکھا حضرت بشر حافی رحمتہ اللہ علیہ کو خواب میں کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اے بشر بت اسمی لوئی بن نہ اسم کا دنیا تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا ہم تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار کر دیں گے تو نے ہمارے نام کو معطر کیا ہم تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں معطر کر دیں گے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی آج اولیاء اللہ کا جب نام آتا ہے ان میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی پھر بشر حافی بھی کہ اللہ نے ان کو اونچا درجہ دیا آج تک لوگوں کی زبان پر ان کے ذکر خیر ہے ہر آدمی ان کے ساتھ رہ محلہ کہتا ہے ان کو دعائیں دیتا ہے تو اللہ کے نام کی عزت کی اللہ نے ان کی عزت کو بڑھا دیا تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا درود شریف لکھنے کا پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے نمبر پچیس درود شریف پڑھنے والا جنت کے راستے سے نہیں بھٹکے گا جو جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے اس راستے سے وہ آدمی کبھی نہیں بھٹکے گا جس کی زندگی میں درود شریف کا معمول ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا من نسی ثلاطہ علیہ جو شخص میرے اوپر درود پڑے گا اور درود کا معمول رکھے اور اگر وہ میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا خط طریق الجنہ وہ جنت کے راستے سے خطا کر جائے گا تو من منسیط جو درود پڑھنا بھولے گا خط طریق الجنہ وہ جنت کے راستے سے خطا کر جائے گا بھٹک جائے گا سنن ابن ماجے کی روایت ہے یعنی جو چاہے جنت کے راستے پہ چلے جنت تک پہنچے وہ درود شریف پڑھے اور جو درود شریف کو چھوڑے گا وہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا نمبر چھبیس درود شریف کاموں کی تکمیل کا سبب ہے انسان کی زندگی میں بہت سے کام ادھورے رہ جاتے ہیں نامکمل ہوتے ہیں مکمل نہیں ہو پاتے تو جو آدمی درود شریف کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے نامکمل کاموں کو پورا کر دیتا ہے آج دنیا میں اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں کام کر رہا تھا کام ہوتے ہوتے رہ گیا فلاں سے بات ہو گئی تھی معاملہ طے ہو گیا لیکن وہ اچانک مکر گیا سودا طے ہو گیا پتہ نہیں کیا ہوا بات سے پیچھے ہٹ گیا نوکری کے لیے فلاں جگہ گیا سب باتیں ہو گئیں لیکن انہوں نے مجھے نوکری پہ نہیں رکھا ہر جگہ انسان جا رہا ہے اس کا کام ادھورا رہ رہا ہے ناتمام ہے اسے چاہیے درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے ناتام کاموں کو پورا کر دے گا نمبر ستائیس درود شریف کی کثرت پل سراج سے تیزی سے گزرنے کا ذریعہ ہے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ پل سراج سے تیزی سے گزر جائے گا ہر آدمی نے پولے سرات سے گزرنا ہے اور جتنے نیک اعمال زیادہ ہوں گے متقی ہوگا اتنی تیزی سے گزرے گا اس لیے حدیث میں آتا ہے بعض لوگ اتنی تیزی سے گزریں گے جس طرح پلک جھپکنے کے برابر بعض لوگ گزریں گے گھوڑے کی رفتار پر بعض اونٹ کی رفتار پر بعض بجلی کی چمک پر ہر آدمی اپنے اعمال کی طرح گزرے گا تو جس کی زندگی میں درود شریف ہوگا تو اس کے لیے پولے سراج سے گزرنا علامہ سخاوی لکھتے ہیں آسانی سے ہوگا نمبر اٹھائیس درود شریف کی کثرت دیدار نبوی کا باعث ہے جو آدمی درود کثرت سے پڑھتا ہے اسے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اس لیے آج بھی اگر کوئی مسلمان چاہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھوں وہ درود شریف کثرت سے پڑھے اللہ تعالیٰ اسے خواب میں حضور کی زیارت فرما دے گا خاص طور میں شب جمعے میں اس کا معمول بنایا جائے کہ انسان 500 دفعہ درود ابراہیمی پڑھے اسی طرح سور کوسر پڑھنے کا معمول بنائے اس سے آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی علامہ صقامی نے القول القعلبی میں کئی واقعات اس طرح کے ذکر فرمائے ہیں کہ جنہیں خواب میں آپ علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا اس وجہ سے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول تھا یہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے تھے ایک مرتبہ کہتے ہیں میں رات کو سویا میں نے خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وہ ہونٹ میرے قریب کرو جن ہونٹوں سے تم میرے اوپر درود پڑتے ہو تو کہتے ہیں خواب میں میں نے ہونٹ قریب کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کو بھوسہ دیا کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا پورا گھر اور کمرہ نہایت خوشبودار اور معطر تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہونٹوں سے اور ان کے رخسار سے مشک اور عمبر کی خوشبو کو جاری کر دیا تھا جب یہ بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے مشک اور عمر کی خوشبو آتی تھی تو دیکھیں درود شریف کی کثرت تھی تو خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ بھی لیا اس طرح کے متعدد واقعات ہیں کہ جو درود کثرت سے پڑھتے تھے انہیں خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی بسا اوقات انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا درود شریف کو معمول بنا دیتا ہے اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں علام الصحابی رحمۃ اللہ علیہ القول البدی میں ایک واقعہ لکھا صفیان سعوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص ہمارے ساتھ حج کے سفر میں تھا جب بھی وہ قدم رکھتا تو پڑھتا اللہ علی محمد وعلی علی محمد تو مجھے بڑا تعجب ہوا ہر قدم پہ درود شریف پڑھتا ہے ہر قدم رکھتا ہے درود شریف پڑھتا ہے میں نے اس سے کہا یہ تو بڑی فضیلت والی بات ہے تمہارا یہ کب سے معمول ہے اس نے ایک واقعہ سنایا کہا میں حج کے لیے جا رہا تھا میری والدہ میرے ساتھ تھی جیسے ہی ہم حرم میں پہنچے تو اچانک میری والدہ پہ فالج کا حملہ ہوا اور میری والدہ مفلوج ہو گئی چہرے کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا پیٹ ان کا پھول گیا حرکت نہیں کر سکتی تھیں جسم بالکل مفلوج ہو گیا میں بہت پریشان ہو گیا کہ حج کے دن قریب ہیں اب میں والدہ کو کیسے حج کرواؤں گا یہ تو مفلوج ہیں تو کہتے میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اللہ سے دعا کی اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے پڑھتے پڑھتے خواب میں آنکھ لگ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہو فرمایا رسول اللہ میری والدہ بیمار ہیں آہج ہیں معذور ہو گئی حج کے ایام قریب ہیں میری خواہش تھی کہ میں حج کرتا والدہ کو کراتا وہ تو بیمار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا آپ علیہ السلام خواب میں ان کے پاس گئے اور اس پہ پھونک ماری دم کیا ہاتھ پھیرا اور کہا قم بے عزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا ایک دم ان کی والدہ تندرست ہو کر کھڑی ہو گئی اب یہ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی تو جب میں گیا اپنی والدہ کو تلاش کرنے لیں تو میں جب ادھر پہنچا تو کیا دیکھا میری والدہ بالکل ٹھیک ہو کر کھڑی ہیں اور وہ مجھے تلاش کر رہی ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا کاف پتہ نہیں کوئی شخص تھا آیا اور انہوں نے میرے اوپر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا اللہ کے نام سے کھڑی ہو جا تو میں کھڑی ہو گئی تو اللہ نے ساری بیماری دور کر دی یہ شریف کی برکت تھی اس لیے میں نے عرض کیا یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے دیدار پانے کا ذریعہ ہے اگر کوئی چاہے حضور کا دیدار و کثرت سے درد پڑے جو انسان دنیا میں جس کو یاد رکھتا ہے خواب میں اس کو وہی آتا ہے جو معذ اللہ جس کا زیادہ وقت گانوں میں فلموں میں ڈراموں میں گزرتا ہے اس کو خواب میں وہی چیزیں سامنے آتی ہیں جس کا زیادہ وقت کاروبار میں گزرتا ہے خواب میں وہی دیکھتا ہے انسان جیسا دن گزارتا ہے جو اپنی مصروفیات رکھتا ہے خواب میں وہی چیزیں اس کو سامنے آتی ہیں پڑھنے والا طالب علم دن بخ پڑھ رہا ہے رات کو خواب میں وہی دیکھ رہا ہے اسی طرح اگر کوئی دن بھر درود شریف پڑھتا ہے تو خواب میں پھر آپ علیہ السلام کی اسے سے زیارت بھی ہوتی ہے تو بہرحال یہ دیدار نبوی کا باعث ہے نمبر 29 درود شریف کی کثرت محبت رسول کا سبب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھے گا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب ہوگی دنیا میں دیکھیں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے من احب شیین اکثر ذکر انسان کو جس سے محبت ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے اگر حضور سے محبت ہوگی تو ہم آپ علیہ السلام پہ درود بار بار پڑھیں گے تو یہ محبت کی نشانی تو یہ کیسی محبت ہے کہ نام ہم کہتے ہم عاشق رسول ہیں اور حضور کو یاد ہی نہیں کرتے آپ پر درود ہی نہیں پڑھتے تو حالانکہ ان المحب المََ حب متعین جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے تو محبت کی نشانی کثرت سے درود ہے تو جتنا کثرت سے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے محبت نصیب ہوگی دل میں آپ سے تعلق ہوگا دین پہ چلنا اس کے لیے آسان ہوگا نمبر تیس درود شریف کی کثرت اتباع سنت کی دلیل ہے جو آدمی کثرت سے درود پڑتا ہے اس کو اللہ رب العزت سنت کی اتباع کی اطاعت رسول کی توفیق نصیب کر دیتا ہے چونکہ آپ علیہ السلام سے جب محبت ہوتی ہے تو پھر اتباع اور اطاعت کی توفیق مل جاتی ہے قرآن کریم میں قل انکن تم تو ہبون اللہ فتب غون یح بب اللہ و یکفر لکم بکم اللہ تعالی محبت نبوی کے سبق اتباع رسول کے سبق اللہ تعالی خود بھی محبت فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں نمبر اکتیس درود شریف قرب الٰہی کا بہترین ذریعہ ہے جو انسان چاہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے اور بارگاہ الٰہی تک جلدی پہنچ جائے اسے چاہیے درود شریف پڑے یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کا رب العالمین کے نزدیک ہونے کا ذریعہ درود شریف ہے چونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں بھی یہ عمل کرتا ہوں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں ایمان والے تم بھی کرو تو یہ وہ عمل ہے جس میں انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے نمبر بتیس درود شریف پڑھنے والا لوگوں کا محبوب انسان بن جاتا ہے درود شریف جو آدمی کثرت سے پڑھتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے وہ جہاں سے گزرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں تو چونکہ دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے پھر وہی محبت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر اس کی ذات میں اور لوگوں کے دلوں میں اس کا عکس ڈال دیتا ہے پھر اللہ بھی محبت کرتا ہے فرشتے بھی کرتے ہیں تمام لوگ بھی محبت کرتے ہیں جب دل میں حضور کے محبت ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیں جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی زبانوں پہ اللہ جاری کر دیتا ہے واقعی یہ سنت پہ چلتا ہے یہ متبع سنت عاشق رسول ہے اس کے دل میں محبت رسول ہے تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا نمبر تینتیس درود شریف کی کثرت پاکیزگی کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے جو آدمی جتنی کثرت سے درود پڑتا ہے اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے ہاں اس کے دراجات بلند ہو جاتے ہیں اس لیے انسان جتنا اہتمام زیادہ کرے گا اس کے درجات بھی بلند ہوں گے رب العالمین کا قرب بھی نصیب ہوگا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنے گا نمبر چونتیس درود شریف پڑھنے سے باطنی طور پہ راحت حاصل ہوتی ہے انسان کو اندر کا سکون ملتا ہے ہر آدمی اندر سے بے چین ہے قرار ہے اندر کا سکون نہیں ہے آج دیکھیں جتنی دولت والا دنیا والا انسان ہو وہ اتنا زیادہ پریشان نظر آتا ہے اندر کا اطمینان نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس دل کو پیدا کیا ہے اور اس دل کی غذا بھی پیدا کی ہے اور اس دل کی غذا اللہ کی یاد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ہے جتنا آدمی کثرت سے پڑھے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے پریشانیاں دور ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے حدیث پڑھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے غموں کو دور کرے گا پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا نمبر درود شریف پڑھنے والے کی زبان مؤثر ہوتی ہے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی زبان کو مؤثر بنا دیتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی زبان میں تاثیر آتی ہے وہ جس سے گفتگو کرتا ہے وہ بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے وہ جب بات کرنا شروع کرتا ہے مجمع میں سکوت خاموشی سناٹہ تاری ہو جاتا ہے اس کی بات دل سے نکلتی ہے دل پر لگتی ہے اس کی طرف توجہات بڑھ جاتی ہیں زبان میں تاثیر آ جاتی ہے انسان چاہتا ہے وہ بات کرتا رہے میں سنتا رہوں ان کی بات توجہ سے سنوں وہ بات دل و دماغ پہ نقش ہوتی ہے تنہائی میں وہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں معاشرتی انفرادی زندگی میں وہ واقعات اور ان کے وہ حکایات سامنے ہوتی ہیں تو زبان مؤثر بنے گی اگر زبان پر درود شریف کی کثرت ہوگی چھتیسویں نمبر پر درود شریف کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدبختی سے دور رکھے گا یعنی درود شریف پڑھنے والا بدبخت نہیں ہوتا جو درود شریف کا اہتمام کرے گا وہ نیک بخت اور باسعادت ہوگا اللہ تعالیٰ بدبختی سے اس کی حفاظت فرمائیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغیمہ ان الن ذکر تو ہو فلم یوسلی علیہ اس شخص کی ناک خا کالود ہو جائے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے فلم یوس الِ علیہ اور وہ او شخص میرے اوپر درود نہ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاکالود ہو تو دیکھیں گویا کہ وہ شخص بدبخت ہے منحوس ہے کہ جو آپ پر درود نہیں پڑتا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی بدبختی سے نوست سے اس کی حفاظت فرماتا ہے تو درود شریف کا چھتیسویں نمبر پر فائدہ یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنے والا بدبختی سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالی اس کا خاتمہ اچھا فرماتا ہے نیک اعمال پر اس کی زندگی گزرتی ہے اور اللہ تعالی خیر کے اعمال کی اسے توفیق کثرت کے ساتھ عطا فرماتا ہے نمبر سینتیس درود شریف کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ ہے جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی سے خوش ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کا درود پہنچایا جاتا ہے تو آپ کو اس سے بڑی راحت اور خوشی ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں اور آپ اس کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں جو آپ پر کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ون اوبئی ابن کا بن رضی اللہ تعالیٰ کال یا رسول اللہ انکس رسلاطا علیہ میں کسرت کے ساتھ آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں فقم من صلاطی میں اپنی کتنی مقدار آپ کے لیے درود کے لیے خاص کروں فقالہ معاشا تم جتنا چاہو قلت و اگر میں چوتھائی حصہ پڑھو قالہ معاشا فعن ذدطف و خیر اللق اگر تم اضافہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے قلط و نصف میں نے کہا نصف مقدار میں دروط پڑھوں آپ نے فرمایا معاشا ف ان ضد طف و خیراللق اگر تم اضافہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے قلطفسل وسئین میں دو سلص آپ پہ درود پڑھوں خالا ماں شف ضد طفعہ و خیر اللح اگر اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے قلط و اجالکا سولا کلحہ میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں گزاروں گا آپ نے فرمائے ادن تخفہ ہم مکا و یغ فرکا ثم بھوکا اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غم اور پریشانی میں کافی ہو جائے گا اور اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو دیکھیں سینتیسواں فائدہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ جو درود پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے کہ حضور کیا فرما رہیں کہ تم جتنا اضافہ کرو گے اتنا مجھے خوشی ہوگی انہوں نے ربو کہا آپ نے فرمایا اضافہ فرماؤ انہوں نے سلس کہا آپ نے فرمایا اضافہ فرماؤ انہوں نے دو سلوث کہا آپ نے فرمایا اضافہ فرماؤ اس سے معلوم ہوا یہ وہ بابرکت عبادت ہے کہ جتنا اس میں کثرت ہوگی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی آپ کی راحت بندے کو حاصل ہوگی نمبر 38 درود شریف کی جو آدمی کثرت رکھے گا اس کے ذریعے سے اس کو رضا الٰی حاصل ہوگی درود شریف کثرت سے پڑھنے والا اللہ رب العزت کی رضامندی میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے خوش ہوتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کا حکم دیا انََََََََََ اللّہ و ملاقۃ وسلعنَََََََََّبى يا ايو الدينہ آمن و صلع عليہ و سلّم و جب اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے اس کا اہتمام فرما رہے کہ كہ اللہ تعالى فرمارے ميں علیہ سلام پہ رحمتیں بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی ایمان والو تم بھی بھیجو تو یہ اللہ تعالى کی رضائے الہی کا ذریعہ ہے جو درود پڑھتا ہے اللہ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے جس کا میں نے اپنے بندے کو حکم دیا تو یہ وہ بابرکت عبادت ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں معصوم انسانوں کو بھی حکم ہے تو اس کے ذریعے رضائے الہی حاصل ہوتی ہے نمبر انتالیس درود شریف آخرت کی میں نیکیوں میں بھاری کا ذریعہ ہے کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کا وزن عمل بھاری ہوگا اس لیے جو یہ چاہے کہ میرا وزن عمل بھاری ہو اور میرے نیک عامل میں اضافہ ہو جب میں اللہ سے ملوں اس حال میں کہ میرے نیک اعمال کثرت کے ساتھ ہوں وہ درود شریف کا اہتمام کرے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نس روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصر رہاؤفا جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اس کو ناپ کر دیا جائے پورے پورے, پورے پیمانے کے ساتھ ادا صلی اللہ علیہ نا اہل البعت اسے چاہیے کہ جب وہ ہمارے اہل بیت پہ درود پڑے تو یوں پڑھے فلیقل اللّہ صلی علیٰ محمدنبی و ازواجی امہطلمنینہ وہ ضریتی ہی و, و اہلی بیتی ہی کما صلی تعلیٰ ابراہیم انََََََََََََََََََََََََََََََ کا حمیدم مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے پورے پیمانے کے ساتھ تول کر کثرت سے اجر و ثواب عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ درود پڑھنے کا اہتمام کرے اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ ہے اور انسان کا وزن اعمال بھاری ہوگا جو شخص درود کا اہتمام کثرت سے رکھے گا نمبر چالیس درود شریف پڑھنے والا حوض کوسر سے مستفید ہوگا جو آدمی کثرت سے دروج شریف پڑتا ہے اللہ رب العزت اس کو روز معاشر حوض کوثر سے مستفید فرمائیں گے معاشر کا جو میدان ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر انسان برہنا پاؤں برہنا جسم ہوگا پیاس کی کیفیت ہوگی ہر آدمی اپنے پسینوں میں غم میں ڈوبا ہوا ہوگا اس دن آپ صلی اللہ علیہ و سلم کوسر سے پانی پلا رہے ہوں گے اور جس کو ایک دفعہ پلایا جائے وہ دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا تو جو درود شریف کی کثرت رکھے گا آپ علیہ السلام کی اس کو محبت اور رفاقت نصیب ہوگی شفاعت نصیب ہوگی اور آپ کے ہاتھوں سے وہ حوض کوثر پیے گا اس لیے انسان چاہے کہ حوض کوثر سے مستفید ہو درود شریف کی کثرت رکھے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علین القول البدی میں لکھا ایک شخص کا انتقال ہوا انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا فرما اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے بلند و بالا درجات عطا کیے کا کس پر کہا نمبر ایک درود شریف کی کثرت نمبر دو سورہ کوثر کی کثرت میں سورہ کوثر زیادہ پڑھا کرتا تھا درود شریف پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس عامل کے ذریعے سے مجھے نجات عطا فرمائی تو میں عرض کر رہا تھا ایک فائدہ یہ ہے اس کا پڑھنے والا موزے کوسر سے مستفید ہوتا ہے نمبر اکتالیس درود شریف جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باعث اس آدمی کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے جہنم سے محفوظ ہوتا ہے کیونکہ جب بھی آدمی درود پڑھے گا ہر مرتبہ پڑھنے پر دس نیکیاں ملیں گی دس گنا معاف ہوں گے دس درجات اس کے بلند ہوں گے تو جب نیک کامال اتنی کثرت سے ہوں گے تو ایسا آدمی جنت میں جائے گا جہنم سے وہ شخص محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ پھر گناہوں کی نفرت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے گناہ کی طرف اس کا محلان نہیں ہوتا درود شریف کی برکت سے نیک اعمال کی طرف اچھے اعمال کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے اور طبیعت کو بشاشت حاصل ہوتی ہے اور انسان کا زیادہ وقت اچھے اعمال میں گزرتا ہے نمبر بیالیس درود شریف کی برکت سے پلے سرات پر انسان بجلی کی طرح سے تیزی سے گزر جائے گا علامہ صحابی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ القول البدی میں لکھا کہ جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ روز محشر جب وہ آدمی پولے سرات سے گزرے گا تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا ہر آدمی نے پولے سرات سے گزرنا ہے وہ ام من کم اللہ کوئی ایسا نہیں جو اس پر سے نہ گزرے ہر ایک عامل کے بقدر گزرے گا کوئی بجلی کی طرح گزرے گا کوئی پلک جھپکنے کی طرح گزر جائے گا کوئی تیز رفتاری میں کوئی آہستہ تو جو درود شریف کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تیزی سے یہ پل پار کرا دے گا نمبر تریالیس درود شریف کی کثرت جنت میں عمدہ مقام کے حصول کا ذریعہ ہے جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اسے بلند مقام عطا فرمائے اس کا اعزاز اور اکرام ہو اس کو چاہیے کہ درود شریف کثرت سے پڑے حضراتِ صلف میں اس کا اہتمام زیادہ تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بلند درجات اور مقام عطا فرمائی علامہ صخابی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک محدث تھے اور ان کے بیٹے وہ ایک جگہ بیٹھ کر احادیث لکھا کرتے تھے جب بھی احادیث لکھتے درود شریف لکھتے درود شریف پڑھتے ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا کہ نیچے زمین سے لے کر اوپر تک ایک نور ہی نور ہے اور ساری جگہ فضا نور سے منور ہے نور کے بڑے بڑے ستون نظر آئے تو اس نے پوچھا یہ کس وجہ سے کہا اس جگہ بیٹھ کر یہ احادیث لکھتے تھے درود شریف لکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پوری فضا کو زمین سے لے کر آسمان تک سب کو منور کر دیا تو اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ ایسا با برکت عمل ہے کہ پڑھنے والے کو تو اللہ مقام دیتا ہی ہے جس جگہ اسے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی روشن اور منور کر دیتا ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القعلالبدیم میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک محدث تھے وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے حدیث لکھتے تو درود شریف میں لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ تسلیمً کثیرا یعنی بہت لمبا درود شریف لکھتے کہ درود و سلام ہو اور کثرت کے ساتھ آپ پہ سلامتی ہو سلامتی ہو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کا اہتمام کرتے ہو کوئی خاص وجہ انہوں نے وجہ بیان کی کہا کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا آپ نے اپنا چہرہ انور مجھ سے پھیر دیا میں بائیں طرف سے آیا آپ نے پھر اپنا رخ انور پھیر دیا میں دائیں طرف سے آیا پھر آپ نے ایراض کیا میں نے کہا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے کیا غلطی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا نام آتا ہے تم درود نہیں لکھتے ہو میرے تذکرے کے ساتھ تم درود شریف نہیں لکھتے ہو اس دن کے بعد سے ان کا معمول تھا جب بھی حضور کا نام نامی اس میں گھرامی آتا تو وہ بڑی تفصیل سے درود لکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کثیر ان کثیرن کثیرہ تو میں عرض کر رہا تھا درود شریف کا ایک بڑا فائدہ اس کے ذریعے سے انسان کو جنت میں بلند و بالا درجات ملتے ہیں نمبر چوالیس درود شریف کی کثرت مال میں برکت کا ذریعہ ہے جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے اسے چاہیے کہ درود شریف کا اہتمام کرے جتنی کثرت کے ساتھ پڑے گا اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کو تنگ دستی کو اس سے دور کر دے گا اور غیبی طور پر اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اس لیے اس کا اہتمام شروع کریں جس کے گھر میں تنگ دستی ہو درود شریف کثرت سے پڑھے ہر آنے والے دن میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا وہاں سے رزق آئے گا جہاں اس کو وہم اور گھمان بھی نہیں ہوگا علامہ صخابی رحمت اللہ علیہ نے القعلبدی میں واقعہ لکھا ہے ایک شخص ابو بکر بن مجاہد مقرری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور نہایت تنگ دست ہوتا ہے پرا لباس ہوتا ہے لباس بوسیدہ ہے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری گھر والی درد ذہ میں مبتلا ہے گھر میں کچھ ہے نہیں کہ جو میں ان کو کھلا سکوں ابو بکر بن مجاہد کی آنکھ لگ گئی سوئے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اس وقت علی بن عیسیٰ کے پاس اس سے جا کر کہو کہ وہ ہر شب جمعہ میں میرے اوپر ہزار مرتبہ درود شریف پڑتا تھا اس مرتبہ سات سو مرتبہ درود پڑھا اور وہ اپنے کام کے سلسلے میں چلا گیا بعد میں آ کر اس نے اپنا درود مکمل کیا جا کر اس کو یہ بات کہو اور کہو کہ اسے سو دینار دے جب وہ گئے اور کہا آپ صلی اللّہ علیہ و نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے علی بن عیسیٰ بہت خوش ہو گئے اور کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ہر شب جمعے میں ہزار مرتبہ درود پڑھتے اس دفعہ سات سو مرتبہ پڑھا پھر کام کے سلسلے میں چلے گئے اور پھر بعد میں تین سو دفعہ پڑھا گورنر کو یقین ہو گیا کہ واقعی ان کو حضور کی زیارت ہوئی ہے اس لیے کہ میرے اس عمل کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے خفیہ عمل تھا تو وہ خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام کی زیارت اور حضور کا میرے لیے سلام آیا تو گھر سے گئے سو دینار لے کر آئے اس شخص کو دیئے پھر سو دینار لے کر آئے ابو بکر بن مجاہد مقری کو دیے تھوڑی دیر بعد اٹھ کر پھر گئے کہا تمہاری وجہ سے حضور کا مجھے سلام آیا پھر گھر سے گئے سو دینار لائے اس شخص کو دیے پھر سو دینار لے کر آئے ابو بکر بن مجاہد کو دیے اس طرح جاتے گئے لاتے گئے ایک ہزار دینار لے کر آ گئے تو واقعہ سنانے کا مقصد کہ دیکھیں دروج شریف رزت میں برکت کا ذریعہ ہے وہ شخص آیا تھا تنگ تھا پریشان تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسی برکت کا ذریعہ بنا دیا کہ آپ علیہ السلام کی ابو بکر کو زیارت ہوئی گورنر کی طرف بھیجا اور گورنر نے ہزار اشرفیاں اس کو دے دیں اس سے معلوم ہوا اگر رزق میں کمی ہو انسان حالات میں ہو تنگی میں ہو فقر و فاقے میں ہو درود شریف کا معمول بنا دے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے رزق میں خوب برکتیں لے آتا ہے نمبر پینتالیس شریف حاجات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے جو بھی چاہیں کہ اگر اس کی کوئی حاجات ضروریات ہیں کوئی خاص دعا ہے اور جس کی قبولیت میں بظاہر اسے لگ رہا ہے کہ اب تک نہیں ہوئی تو وہ درود شریف شروع میں بھی پڑھے آخر میں بھی پڑھے پھر دعا کرے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک شخص آیا بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدن قاعد الز دخل ایک آدمی آیا نماز پڑھی فقال اللّہ مغفر لی ورحمیں کا اے اللہ میرے گناہ معاف فرما میرے اوپر رحم فرما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت تیوہل مسلی اے نمازی تو نے اپنی دعا میں جلدی کی اذا صلی تو فقات تو فہمد اللّہ بیما ہو جب تو نماز پڑھ لے اپنی جگہ بیٹھ جا اللہ تعالی کے حمد و صنا کر جس طرح اللہ حمد و ثنا کا مستحق ہے وسلم علیہ پھر میرے اوپر درود شریف پڑھ سمت پھر دعا کر سم صول آخر اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے آ کر نماز پڑھی و حمید اللّہ و نبی صلی اللّہ علیہ و اللہ کی حمد و ثنا کی آپ علیہ السلام پہ درود شریف پڑھا فقال اللہ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم ایلمسلی ادر تو جب آپ نے فرمایا اے نمازی اب تو دعا کر اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے گا روا ترمیزی و روا ابو داود تو دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک ادب سکھایا کہ جو چاہیں اس کی حاجات ضروریات پوری ہوں اسے چاہیے کہ جب دعا کرے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے اس کے بعد دعا کرے پھر آخر میں بھی درود پڑھ لے حضرات صلب سے منقول ہے پھر دعا کریں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی تو بہرحال حاجات کے پورا کرنے میں یہ بہت ہی بابرکت اور نہایت مجرب عمل ہے نمبر چھیالیس درود شریف کی کثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سبب ہے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے ہر مسلمان کے دل میں ایک تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کروں اور جو خواب میں حضور کو دیکھتا ہے یقینی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتا ہے اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا مندرا فی المنام فقد رانی فن الشیطان لا يتمثل صلوبی صورتی جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا تو بہرحال اگر ہم چاہیں کہ حضور کی زیارت ہو ہم کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں حضرات سلق میں جو کثرت سے پڑھتے تھے انہیں خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اپنے دور کے بڑے محدث بھی تھے ان کا معمول تھا درود شریف کا محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ تو انہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی بڑی کثرت سے درو شریف پڑا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوئے فرمایا اپنے ہونٹ میرے قریب کرو انہوں نے ہونٹ قریب کیے آپ علیہ السلام نے انہیں بھوسہ دیا جیسے ان کی آنکھ کھلی تو سارا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا تھا پھر وہ جہاں جاتے تھے ان کے ہونٹوں سے اور اخسار سے مشق اور عمبر کی خوشبو آتی تھی تو اگر کوئی چاہیں حضور کی زیارت ہو تو آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑے جب بار بار درود حضور پہ پیش ہوتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے فلاح امتی نے آپ کے لیے تحفہ یہ ہدیہ بھیجا تو حضور کو اس سے راحت اور خوشی ملتی ہے اور یہی محبت نبوی کا ذریعہ بنتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ خواب میں حضور کی زیارت کر لیتا ہے اس لیے حضرات صلف درود شریف پڑھتے تھے خواب میں حضور کی زیارت ہوتی کسی بات میں اشکال بھی ہوتا تب بھی آپ سے پوچھ لیتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا بہت ادب اور احترام تھا تعظیم تھی کئی مرتبہ ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی نمبر سینتالیس درود شریف اللہ تعالی کے ہاں محبوب عمل ہے اللہ تعالی کے ہاں محبوب عمل درود شریف ہے بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں ان محبوب اعمال میں ایک عمل درود شریف ہے تو اگر کوئی چاہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو اللہ کے ہاں پسندیدہ چنا ہوا عمل کون سا ہے جس کا میں اہتمام کروں اسے چاہیے درود شریف پڑھے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب عمل ہے نمبر اڑتالیس درود شریف کی توفیق محبت رسول کی دلیل ہے جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے یہ دلیل ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے محبت رسول کی دلیل ہے حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ پر درود شریف پڑھنا ایک آدمی کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے لیکن کبھی حضور کا تذکرہ نہیں کرتا آپ کے لیے کبھی درود شریف کا ہدیہ نہیں بھیجتا تو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے من عبشین اکثر ذکر ہو کثرت سے اس کا تذکرہ کرتا ہے آپ علیہ السلام ایسے آدمی سے خوش ہوتے ہیں بس اوقات اس کے لیے آپ سلام بھی بھیجتے ہیں علامہ صحابی رحمت اللہ علیہ نے القول البدی میں ایک واقع ذکر فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب جاؤ گے ہمدان وہاں پر ایک شخص ہے فضل بن زیرک رحمتہ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچو فضل کے پاس پہنچ کر ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جو تم میرے اوپر درود پڑتے ہو سو مرتبہ وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے اور مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے تم اپنے اس معمول کو برقرار رکھنا جب انہوں نے یہ بات سنی اب یہ صبح اٹھے ہمدان پہنچے تلاش کرتے کرتے ان تک پہنچ گئے ان کے پاس گئے اور ان کو کام نے خواب دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم درود پڑھتے ہو سو مرتبہ وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے اور مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ساری وہ باتیں بتائیں جو واقعی ان کو آپ علیہ السلام نے بتائی تھی اس لیے کہ ان باتوں کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا یہ کسی اور شہر کے رہنے والے تھے میں یا ہمدان کا رہنے والا تھا انہوں نے پوچھا تم کون سا درود پڑھتے ہو انہوں نے کہا میں پڑھتا ہوں اللّہ مصلی علیٰ محمدِن نبی و آ علیہ و جز اللہ محمدََََََََََََََََََََََّا بیما ہُل میں یہ درود پڑھتا ہوں کہ رحمتیں ہوں اور سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امّی ہیں اور آپ پر اتنا درود و سلام و ہماری طرف سے جتنے کہ آپ اہل ہیں اب یہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ درود ان سے یاد کر لیا اس کے بعد سے پھر میرا بھی یہ معمول رہا تو دیکھیں کتنا بابرکت عمل ہے کہ آپ علیہ السلام ان کے لیے سلام بھیج رہے ہیں تو یہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آئے اور یہ کس وجہ سے آیا درود شریف کی وجہ سے اس لیے میں نے عرض کیا یہ محبت رسول کی دلیل ہے جب انسان کثرت سے کرتا ہے اسے حضور سے محبت ہے آپ علیہ السلام بھی پھر اس بندے سے محبت فرماتے ہیں اور بس اوقات یہ اسے زیارت نصیب ہوتی ہے یہ آپ اس کے لیے سلام کا ہدیہ پیش فرماتے ہیں نمبر انچاس درود شریف مجالس اور محافل کی زینت کا ذریعہ ہے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو مجلسوں میں محفلوں میں اس کے ذریعے سے زینت اور خوبصورتی ہوتی ہے جس مجلس میں علیہ سلام کا ذکر نہ ہو وہ ناکام ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی اور جس میں آپ کا تذکرہ خیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو پر رونق کر دیتا ہے وہ مجلس منور ہو جاتی ہے اور آخر تک وہ مجلس روحانیت کا نورانیت کا ذریعہ بنتی ہے نمبر پچاس درود شریف کی کثرت سے محبوبیت اور مقبولیت عطا ہوتی ہے جو آدمی یہ چاہے کہ معاشرے کا محبوب انسان بنے مقبول انسان بنے ہر دل عزیز انسان بنے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نصیب ہو جائے لوگ اس سے محبت کریں چلتے پھرتے ہر ایک کی تمنا اس سے ملاقات کی ہو اسے چاہیے درود شریف کثرت سے پڑھے جتنا آدمی کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی اس کو محبت نصیب فرما دیتا ہے حضرات محدثین کی زندگی میں درود شریف زیادہ تھا آج وہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا ذکر خیر آج بھی باقی ہے. ان کی کتابیں ان کی احادیث روایات آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت کا تذکرہ آج تک باقی ہے تو بنیادی وجہ کیا بنی اللہ نے ان کو محبوبیت کیوں عطا فرمائی انہوں نے جب بھی آپ کی حدیث لکھی پورا درود شریف لکھا اس لیے اہتمام کرے انسان اس معاملے میں بخل نہ کرے آپ کا جب بھی ذکر آئے زبان سے بھی پڑھے جب لکھے تو مکمل لکھے جو آدمی جان بوجھ کے قصدن نہیں لکھتا درود نہیں پڑھتا بس اوقات دنیا میں اللہ اس کو سزا بھی دیتا ہے علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدی میں لکھا ایک آدمی قصداً آپ علیہ السلام پہ درود نہیں لکھتا تھا اپنے صفح کی بچت کے لیے سیاہی کی بچت کے لیے کاتب تھا حدیث میں نام آتا تو آپ کا نام چھوڑ کے آگے سے لکھ دیتا تو جبھی یہ شخص کا انتقال ہوا تو اس کو سخت عذاب میں مبتلا دیکھا گیا پوچھا گیا کیا وجہ بنی کہا یہ وجہ تھی میں حضور پہ درود نہیں لکھتا تھا ایک شخص زبان سے نہیں پڑھتا تھا علامہ صحابی رحم اللہ نے لکھا کسی جگہ وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ چڑھا کسی معاملے میں اختلاف ہوا انہوں نے اس کی زبانی کاٹ دی زبان اس کی کاٹ دی تو گویا اللہ نے دنیا میں سزا دے دی, دی اس کو درود نہیں پڑھتا تھا جس زبان سے نہیں پڑھتا تھا اس زبان سے ہی محروم ہو گیا علامہ صحابی رحم اللہ نے لکھا ایک شخص درود کی جگہ صرف سواد لکھ لیتا تھا کس جان بوجھ کے درود نہیں لکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے آدھے حصے کو مفلوج کر دیا فالج ہوا آدھے جسم مفلوج ہو گیا آدھے جسم میں طاقت ہی باقی نہیں تھی تو وجہ اور باعث کیا بنا کہ قسداً نہ پڑھنا اس لیے اہتمام کرنا چاہیے آپ کا نام نامی آئے تب بھی انسان پڑھے اور جب حضور کا تذکرہ ہو لکھے تب بھی آپ علیہ السلام پر مکمل درود شریف لکھنے کا اہتمام کرے امام عبذر اراضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا جنت میں بڑے اونچے دراجات بلند و بالا مقامات پر ہیں فرمایا کس عمل پہ مغفرت ہوئی کہاں میں کثرت سے آپ السلام پہ درود شریف پڑھتا تھا جب بھی حدیث بیان کرتا حضور کا نام آتا مکمل درود پڑتا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ عمل ہے جس سے جو مغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور معاشرے میں محبوبیت کا ذریعہ بھی ہے نمبر 51 درود شریف دعاؤں میں قبولیت کا ذریعہ ہے جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اسے چاہیے کہ وہ درود شریف کا اہتمام کرے درود پڑھنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بھی کرے آپ علیہ سلام پہ درود پڑھے پھر دعا کرے پھر درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے ورنہ یہ دعا لٹکی رہتی ہے اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی جب تک درود کا اہتمام نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ان نہ دعا اموقوف بین سماعیول عرض دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف ہوتی ہے لایہ سعود منہا شعی اس کا کوئی حصہ اوپر نہیں چڑھتا حق وسلی اعلیٰ نبی ہی کا یہاں تک کہ تم اپنے پیغمبر پر درود شریف پڑھو یعنی معلوم ہوا جب تک درود نہ پڑھا جائے دعا موقوف رہتی ہے ٹھیری رہتی ہے رکی رہتی ہے تو جو یہ چاہے کہ اس کی دعائیں مقبول ہوں اللہ کے ہاں جن قبولیت کا درجہ پالیں انہیں درود کا اہتمام کرنا چاہیے نمبر باون درود شریف قبر میں نور کا اور کشادگی کا ذریعہ ہے جو یہ چاہے کہ اللہ اس کی قبر کو منور کر دے اللہ اس کی قبر کو تحد نگاہ کو شادہ کر دے عذاب قبر سے حفاظت فرما دے منکر نکیر کے سوال جواب میں آسانی پیدا ہو جائے درود شریف کا اہتمام رکھیں علامہ صخابی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدی میں ایک واقعہ لکھا ایک شخص کا انتقال ہوا انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا جب مجھے خبر میں رکھا گیا منکر نکیر آئے سوال جواب کے لیے میں انتہائی پریشان ہو گیا جب مجھ سے سوال ہونے لگے تو میرے جسم پہ کپکپی کپی طاری ہو گئی گھبراہٹ طاری ہو گئی میں نے اچانک دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت کوئی شخص ہے اس کا جسم نہایت خوبصورت سفید لباس نہایت عمدہ پہنا ہوا ہے چہرہ منور ہے تو اس نے مجھے کہا یہ یہ جواب دو میں نے جواب دے دیا جب میں نے جواب دے دیا تو میری خبر تحدِ نگاہ کو شادہ ہو گئی میری قبر منور ہو گئی میں نے پوچھا بھئی آپ کون ہو کہا میں تیرا وہ عمل ہوں درود شریف جو تو کثرت سے پڑتا ہے تو کثرت سے جو درود شریف پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صورت دی ہے جس کی صورت میں میں تیرے سامنے آیا ہوں تو یہ اس کی جسم مثالی تھی اللہ نے اس عمل کو مثالی صورت دی کہ وہ خوبصورت لباس خوبصورت چہرے کی صورت میں نظر آیا اور اس کی مدد کی اور اس کے لیے قبر کی کشادگی کا ذریعہ بنا تو میں عرض کر رہا تھا جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے گا نمبر ترپن درود شریف کی کثرت دشمن کے مقابلے میں نصرت اور مدد کا ذریعہ ہے جو آدمی یہ چاہے کہ دشمن سے جب مقابلہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے دشمن پہ اس کو غلبہ حاصل ہو اس کو شکست نہ ہو فتح ہو اسے چاہیے درود شریف پڑھے حضرات صلف میں یہ معمول رہا ہے جب بھی وہ کہیں دشمن پہ حملہ کرتے تھے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد آپ علیہ سلام پر کثرت سے درست شریف پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان پر پریشانیوں کو دور کر دیتا اور اللہ تعالیٰ انہیں مقابلے میں فتح عطا فرماتا اسی طرح اگر کوئی معاملہ ہو کسی جگہ کیس لگائے انسان کا حل نہیں ہو رہا کسی عدالت میں مقدمہ ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا وہ ایک وقت مقرر کر کے ایک جگہ بیٹھ کر روزانہ کم از کم ایک سو مرتبہ درود پڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی اور کشادگی کا راستہ بنا دیں گے نمبر چون درود شریف معصیت سے فسق و فجور سے اور نفاق سے پاکی کا ذریعہ ہے جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کے دل کو فسق و فجور سے پاک کر دے گناہوں سے پاک کر دے منافقت سے اللہ اس کو بچا دے اس کا دل گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو اسے چاہیے درود شری پڑے جتنا کثرت سے ہوگا اللہ تعالیٰ گناہ کی نفرت دل میں ڈال دے گا نیک اعمال کی محبت ڈال دے گا نیک اعمال کی لذت اس کو ملے گی آپ علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا نیک اعمال خوشوخو سے کرے گا سستی نہیں ہوگی اکتاہٹ اور غفلت نہیں ہوگی بے چینی بے قراری نہیں ہوگی بلکہ اس کو یوں راحت ملے گی جیسے آدمی پیاسا پانی پیے تو راحت ملتی ہے بھوکا کھانا کھائے تو راحت ملتی ہے اس طرح اس کو درود شریف پڑھنے اور اعمال سے اس کو راحت ملے گی یعنی اللہ تعالی درود شریف کی برکت سے شریعت کو طبیعت بنا دیتا ہے شریعت کو اللہ طبیعت بنا دیتا ہے جب شریعت انسان کی طبیعت اور فطرت بن جائے پھر دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے پھر انسان کے لیے یوں راحت ہے جیسے کھانے پینے میں کھائے نہیں پیے نہیں سوئے نہیں اس کو راحت نہیں ملتی پھر جب تک وہ نماز نہ پڑھے اس کو راحت نہیں ملتی آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں بلال آزان دو نماز پڑھیں تاکہ ہم کو راحت ملے قرۃ آئین پھر صلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال اس کی راحت کا ذریعہ بنتے ہیں. مسجد میں آ کر سکون ملتا ہے بے چین نہیں ہوتا مسجد میں آ کے اس کو راحت ملتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں مسجد سے بھاگنے میں بڑی جلدی ہوتی ہے باہر گھنٹوں بازار میں کھڑے کپ شپ لگائیں گے لیکن مسجد میں سلام ہوتے ہی نکل جائیں گے جتنا پہلی صف کا نمازی ہے اتنا اس کو جلدی ہے جتنا پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اتنا نماز کے بعد اس کو جلدی ہوتی ہے باہر نکلنے کی کہ کیوں اس کا تھوڑا وقت زیادہ کیوں لگ رہا ہے تو اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اپنے پیغمبر کی محبت دل میں کم کر دی ہے ورنہ جب یہ زیادہ نصیب ہو جائے پھر انسان کو ان نیک عمل سے راحت ملتی ہے جتنا وقت گزرتا ہے اتنی خوشی ملتی ہے نمبر پچپن درود شریف پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے درود شریف وہ وزنی عمل ہے وہ بابرکت عمل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کے ایک جماعت کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جماعت اس درود کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انََََََََََََََلّہ ملاقت سيہيں نفل عرص اللہ تعالىٰ نے زمین پہ فرشتوں کے ایک جماعت مقرر كيے جو چکر لگاتے ہیں زمین میں يو بلغو نى من امتى سلام اور وہ میری امت کے درود و سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ڈيوٹى لگائیے فرشتے معصوم ہیں جن سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی تو یہ وہ بابرکت عمل ہے کہ انسان نہیں پہنچا رہے انسانوں کے ذمے نہیں لگایا فرشتوں کے ذمے لگایا فرشتے یہ عمل حضور تک پہنچاتے ہیں آپ کے فلاں امتی نے ہدیہ دیا دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کو ہدیہ بھیجے کوئی شاگرد استاذ کو بھیجے بیٹا اپنے والد کو بھیجے تو خوشی ہوتی ہے کہ شاگرد نے مجھے یاد رکھا شاگرد نے میرے لیے تحفہ بھیجا بیٹے نے میرے لیے تحفہ بھیجا معمولی بھی کیوں نہ ہو انسان خوش ہوتا ہے تو جب امتی حضور کو یہ تحفہ درود کا بھیجتا ہے بار بار پہنچتا ہے حضور خوش ہوتے ہیں کہ میرے یہ امتی مجھے یاد رکھتا ہے اور اس کی مجھ سے محبت ہے تو میں نے عرض کیا اللہ نے فرشتوں کے ایک جماعت کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے جو اس کام پر مقرر ہے نمبر چھپن درود شریف امتی کا اپنے پیغمبر کے لیے بہترین تحفہ ہے ایک بہترین تحفہ ایک امتی جو اپنے پیغمبر کو دے رہا ہے وہ درود شریف کی صورت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا لو بوتم قبورہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی جس طرح قبرستان میں نہ نماز ہوتی ہے نہ تلاوت ہوتی ہے نہ ذکر و ازکار عبادت ہے تم ایسا نہ کرو اپنے گھر میں نماز کا تلاوت کا معمول بناؤ ولا چالو قبری عیدہ اور دعا فرمائی اے اللہ تو میری خبر کو عرس کی جگہ نہ بنانا کہ لوگ میری خبر پر آئیں عرس منائیں میری خبر پر آئیں تفریح کے لیے آئیں بدعات کریں میری خبر کا طواف کریں چکر لگائیں سجدہ کریں یا اللہ اس سے میری قبر کو محفوظ رکھنا اللہ تعالی نے حضور کی خبر کو محفوظ رکھا تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی وسل العلیہ فن صلا تو بلع اور میری امت کے لوگوں میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو یقیناً تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچایا جاتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو جہاں کہیں بھی ہو تمہارا یہ تحفہ مجھ تک پہنچتا ہے تو میں نے عرض کیا ایک امتی کا اپنے پیغمبر کے لیے بہترین تحفہ درود شریف کی صورت میں ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے نمبر ستاون درود شریف کی کثرت سے پیغمبر کے اعمال اور اوصاف نصیب ہوتے ہیں جو آدمی جتنی کثرت سے درود پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو نصیب فرماتا ہے مثلا آپ علیہ السلام کی صفت تھی نرمی جو کثرت سے درود پڑتا ہے مزاج میں نرمی آتی ہے آپ کی صفت تھی قرآن کریم کی تلاوت ہر وقت ہمیشہ اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کی توفیق دیتا ہے آپ علیہ السلام کی صفتی سخاوت اللہ سخاوت کی توفیق آپ کا وصف سفا شب اللہ اس کو شب کی توفیق دیتا ہے آپ کا وصف سفدہ بارو ہونا اللہ وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے محبوبیت مقبولیت عطا فرما دیتا ہے یعنی جو اوصاف اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ لوگوں کو دیے ہیں اللہ تعالی درود شریف پڑھنے والے کو وہ اوصاف وہ کمالات وہ صفات اللہ عطا فرما دیتا ہے اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے نمبر اٹھاون درود شریف کی فضیلت کی بشارت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے یعنی درود شریف وہ بابرکت عمل ہے کہ جس کی فضیلت کی بشارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کے دل پر بات القانی کی صرف خواب میں آپ کو نہیں بتائی ایسا بابرکت عمل ہے حالانکہ اس طرح بتانا بھی کافی ہے یہ بھی ایک وہی کا ذریعہ آپ کے دل میں بات ڈال دی جائے خواب میں آپ کو بتا دیے جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو خوشخبری سنائی کہ جو آدمی درود شریف پڑے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہوگا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وان عبد الرحمن ابن عفن خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ دخل نخلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے ایک باغ میں داخل ہوئے فسجدہ فعط سجودہ آپ نے سجدہ کیا بہت طویل سجدہ کیا حتٰ خشی تو یقون اللہ تعالیٰ قطوفہ ہو عبدالرحمن بن اوف کہتے مجھے ڈر لگا کہیں آپ علیہ السلام کا انتقال تو نہیں ہو گیا فجے تو انضرو میں آیا میں دیکھوں فراف اور عصا ہو آپ نے سر مبارک اٹھایا عالمان لگا عبدالرحمن کیا ہو گیا فضکر تو لگوں میں نے بعد ذکر کیا رسول اللہ آپ نے تو بہت لمبا اور طویل سجدہ فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام قال علی جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس نے مجھ سے فرمایا علّہ بشرو کا الََ اللہ وجل اللہ کا اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ خوشخبری دے دو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس بندے کو خوشخبری دو جو آپ پر درود پڑے کہ من اللہ علیہ یا صلاطََََ صلی تو علیہ جو آپ پر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس پر رحمتیں نازل کروں گا وہ منسلامہ علیہ کا سلم تو جو آپ پر سلامتی بھیجے گا میں اس پر رحمتیں اور سلامتی بھیجوں گا تو یعنی یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب سجدہ کیا طویل سجدہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوئی اللہ نے جبر امین کو بھیجا اور جا کر حضور کو خوشخبری دی آپ کا جو بھی ذکر خیر کرے گا ہم بھی اس کو یاد رکھیں گے جو آپ کو یاد رکھے گا ہم اس کو یاد رکھیں گے جو آپ پہ درود پڑے گا ہم اس پہ رحمت بھیجیں گے جو آپ پر سلامتی کرے گا ہم اس پہ سلامتی بھیجیں گے اس سے دیکھیں ایک بات تو معلوم ہوئی حضور کا اللہ رب العزت سے کیسا تعلق تھا کتنا طویل سجدہ کیا کہ عبد الرحمٰن بن عوف کو ڈر لگ رہا تھا کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہوا اس طویل سجدے کے بعد بشارت آئی معلوم ہوا انسان کا درجہ اللہ کے ہاں بلند اعمال سے ہوتا ہے جتنے اعمال کی کثرت ہوتی ہے اتنی بلندی ہوتی ہے جتنی شب بیداری سجدوں کی کثرت نوافل کی کثرت ہر آنے والے دن میں انسان کی محبوبیت مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے تو جو چاہے اللہ کا برگزیدہ بندہ بنے اسے چاہیے درود شریف کا اہتمام کرے نمبر 69 درود شریف کا ایک فائدہ کیا ہے یہ گرمی میں جب سخت پیاس لگی ہوئی ہو تو دروز شریف پیاس کے ختم کرنے کا ذریعہ ہے علامہ صحابی رحم اللہ نے لکھا اگر ایک آدمی پیاس کی شدت میں ہے یا سخت بھوک کی حالت میں مبتلا ہے اس کو کہیں سے کھانا دستیاب نہیں پانی موجود نہیں ہے فرمایا دروز شریف پڑھ لے اللہ اس کی پیاس کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کو ختم کر دے گا اس کو روحانی طور پر اللہ لذت عطا فرما دے گا جیسے اللہ اپنے نیک بندوں کو لذت دیتا ہے آپ علیہ السلام سوم میں سال رکھتے تھے سوم و سال مسلسل روزے رکھنا دو دو دن تین تین دن صحابہ اکرام نے رکھنا چاہا تو آپ نے منع فرما دیا آپ نے فرمایا اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے تم اس طرح نہ کرو یعنی تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو اللہ کھلاتا پلاتا روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ روحانی طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام کو حضرات صلیح کو اتنا روحانی کھلا پلا لیتا ہے کہ ان کو ظاہری کھانے کی ظاہری پینے کی حاجت ہی نہیں ہوتی اللہ ان کی ارواح کو ان کے قلوب کو اپنے ذکر سے سیراب کر دیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ایسی سرابی دیتا ہے کہ ظاہری دنیا کے کھانے پینے اور اور اس کی شراب کی حاجت ہی نہیں رہتی نہ پینے کی حاجت رہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے تو میں نے عرض کیا درود شریف کا ایک فائدہ کہ انسان بھوک و پیاس سے محفوظ رہتا ہے نمبر ساٹھ درود شریف کی کثرت رزق میں برکت کا ذریعہ ہے جو آدمی جتنا کثرت سے درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اتنا رزق اس کا کشادہ کرے گا تو جس جو یہ چاہے کہ ہر آنے والے دن میں میرا رزق بڑھتا رہے میری اولاد کا رزق بڑھے وہ اپنے گھر میں درود کا معمول بنا دے پھر ہر آنے والے دن میں خود نظر آئے گا اس کا رزق دن بہ دن بڑھتا جائے گا نمبر اکسٹھ درود شریف کی کثرت وبائی امراض سے حفاظت کا ذریعہ ہے جو آدمی یہ چاہے وبائی امراض جو ہر ہر سال میں کوئی نہ کوئی امراض آتے رہتے ہیں کوئی بیماریاں ایسی آتی رہتی ہیں کہ جو عموماً ہر چوتھا پانچواں آدمی اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے درود شریف ہے علامہ صخابی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو شخص چاہے کہ تعاون سے محفوظ رہے برس کی بیماری سے محفوظ رہے اسے چاہیے کہ درود شریف پڑھے تو ہر سال عموماً اس طرح کے نئے نئے امراض آتے ہیں اس سے بچنے کا واحد طریقہ درود شریف کی کثرت ہے اللہ تعالیٰ ان امراض سے محفوظ رکھے گا نمبر باسٹھ درود شریف پڑھنے والا بخل سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخیل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی فطرت میں سخاوت ڈال دیتا ہے وہ سخی ہوتا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بخیل کہا جس کے سامنے حضور کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقیل من ذکر تو ہو فلم یُوس الیہ بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ میرے اوپر درود شریف نہیں پڑتا تو معلوم ہوا جو آدمی درود پڑے گا بخل سے محفوظ ہوگا درود پڑے گا سخاوت کی صفت اللہ عطا فرمائے گا جب اللہ سخاوت دیتا ہے مال بھی دے دیتا ہے تو جب اللہ سخی بنائے گا تو تقسیم کرنے کے لیے پھر اللہ مال بھی عطا فرما دے گا نمبر 63 درود شریف انسان کے دل اور چہرے کے منور ہونے کا ذریعہ جو چاہے کہ اس کا دل روشن ہو جائے گناہ کی تاریکی سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ بشاشت رکھے نورانیت رکھے چہرے پہ رونق رکھے دوسروں کے دلوں میں اس کی محبت رکھے وہ اس کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کو سیاہی سے محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو مسخ نہیں کرتا جیسے بعض لوگوں کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا بنتی ہے دین سے دوری جو آدمی عموماً جس گناہ میں زیادہ ہوتا ہے بسا اوقات چہرے پر اس کا عکس آ جاتا ہے کسی کا چہرہ بندر نما نظر آ رہا ہے اس میں گویا بندروں والا گناہ موجود ہے کسی کا خنزیر نما نظر آ رہا ہے اس میں وہ والا گناہ موجود ہے چہرے پر آثار بس اوقات نظر آ جاتے ہیں اس گناہ کے جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے اس لیے حضرت صلف میں وہ آنکھوں سے بھی پہچان لیتے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہیں بعض لوگ مجلس میں آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں سے ذنا ٹپک رہا ہوتا ہے یعنی اللہ نے ان لوگوں کو ایسا کشف عطا فرما دیا تھا جس کے ذریعے سے انہیں معلوم ہو رہا تھا تو میں عرض کر رہا تھا اللہ درود شریف کی وجہ سے انسان کے قلوب کو منور کر دیتا ہے علامہ صحابی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر میں جا رہا تھا میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بڑی کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا میں نے جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے واقعہ ایک سنایا کہا کہ میرا بھائی تھا بیمار ہو گیا ایسا بیمار ہوا کہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تھا اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا میں بہت پریشان تھا کہ چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہو کر بالکل توے کی طرح چہرہ اس کا بالکل کالا سیاہ ہو گیا چہرے میں اس کے لیے درود شریف پڑھ رہا تھا دعا کر رہا تھا اچانک میری آنکھ لگی میں نے دیکھا کہ خواب میں مجھے ایک شخص نظر آیا جو نہایت خوبصورت لباس میں نہایت صاف ستھرا منور چہرہ تھا وہ آیا میرے بھائی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو میرے بھائی کا چہرہ منور ہو گیا روشن ہو گیا چہرہ اس کا چمکنے لگا میں نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا تیرا بھائی کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھتا تھا میں وہی درود شریف والا عمل ہوں اور اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے کہ جو آدمی درود شریف پڑھے کسی پریشانی میں ہو میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں تو کہا یہ درود شریف کے عمل کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اور میں آیا اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو علامہ سخاوی لکھتے ہیں کہ درود شریف وہ عمل ہے کہ بس اوقات اللہ کسی عمل کو ایک جسم مثالی اور صورت دے دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کو اس کا نفع سامنے نظر آتا ہے تو یہاں بھی سامنے نظر آیا ہاتھ پھیرنا تھا اور چہرہ روشن ہو گیا تو میں نے ایک بات عرض کی یہ انسان کے قلوب کا اور انسان کے چہرے کے رونق کا ذریعہ ہے جو درود شریف کا اہتمام کرے نمبر چونسٹھ درود شریف کی کثرت جسم اور قبر سے خوشبو کا باعث ہے جو آدمی درود کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے اس کی زبان سے اس کے منہ سے اور دنیا سے جانے کے بعد اس کی قبر سے اللہ خوشبو کو جاری کر دیتا ہے محمد بن سعید بن مطرف رحمت اللہ علیہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے آپ پہلے سلام نے جب ان کا بوسہ لیا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے منہ سے ہونٹوں سے مشک اور رمبر کی خوشبو جاری کر دی تھی دلائل الخیرات کے مصنف گزرے جنہوں نے بڑی خوبصورت اور عمدہ کتاب درود شریف پہ لکھی جب ان کا انتقال ہوا انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر سے خوشبو کو جاری کر دیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا انتقال کے بعد ان کی قبر سے خوشبو جاری تھی لوگ آتے تھے مٹی اٹھا اٹھا, اٹھا کر لے کر جاتے تھے علامہ صخابی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے علیہ السلام کے درود و سلام پر پوری کتاب لکھی القول البدی پھر صلاح حبیب شفیع انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر سے بھی خوشبو کو جاری کر دیا ماضی قریب میں حضرت مولانا موسا روحانی بازی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے علیہ السلام کے درود و شعر درود پر مستقل کتاب درود کے مستقل سیغے حضرات صلف کا عمل اور درود کے اوصاف نقل کیے ان کے انتقال کے بعد بھی اللہ نے ان کی قبر سے خوشبو کو جاری کر دیا تو ایسے بہت سے لوگ گزرے کہ جنہوں نے درود کا معمول رکھا اللہ نے ان کی زندگی میں ان کو معطر کر دیا ان کی زبان میں تاثیر پیدا کر دی دوسروں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ان کے الفاظ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے اور ان کے جانے کے بعد اللہ نے ان کی قبر کی مٹی کو مشک اور عمبر کے خوشبو سے معطر کر دیا تو میں عرض کر رہا تھا درود شریف کا ایک فائدہ یہ ہے اس کے ذریعے سے انسان کا جسم بھی معطر رہتا ہے قبر بھی معطر رہتی ہے نمبر پینسٹھ درود شریف کی کثرت انسان سے شکوک و شبہات اور وساوش سے حفاظت کا ذریعہ ہے جو چاہے کہ شکو و شبہات سے محفوظ رہے وساوس سے اس کی حفاظت ہو درود شریف پڑھے عموماً بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں دیندار بھی ہوتے ہیں لیکن دینی احکامات پہ شک شبے ہوتے ہیں دینی احکامات پر ان کے ذہن میں اعتراضات آتے رہتے ہیں شریعت کے احکامات پر کبھی اعتراض ہوتا ہے کبھی آپ کی سیرت پر مختلف ان کو اشکالات آتے رہتے ہیں ان کو تسلی نہیں ہو رہی ہوتی اطمینان نہیں مل رہا ہوتا اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کو تسلی نہیں ہوتی شکوک شبہات اس کے بڑھتے جا رہے ہیں وساوس اسے کثرت سے آ رہے ہیں وہ درود شریف کا اہتمام کرے جو جتنا کثرت سے کرے گا اللہ اس کے دل کو مطمئن کر دے گا اسے شریعت پر بشاشت مل جائے گی شریعت پہ چلنا آسان ہو جائے گا وہ معترز نہیں بنے گا شریعت کا دفاع کرنے والا بنے گا اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے لوگوں کے وساوس دور کر دے گا حضرات صاحب اکرام آپ علیہ السلام کی صحبت پائی آپ کا تذکرہ ان کی زندگیوں میں تھا اس لیے ان کی زندگیوں میں شکوک شبہات نہیں ہے کسی صحابی نے کبھی بھی کیوں کے ساتھ سوال نہیں کیا کہ رسول اللہ یہ عمل کیوں کریں اس کی کیا علت ہے کیا وجہ ہے حضور نے بتایا انہوں نے عمل کر کے دکھائے تو آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کو دین پر اطمینان نصیب فرما دیا اب حضور تو دنیا سے چلے گئے آج آپ کی احادیث اور درود شریف کا عمل ہے جو جتنا پڑے گا شکوک و شبہت سے وساوس سے ایسا آدمی محفوظ رہے گا نمبر چھیاسٹھ درود شریف کی کثرت فہم حدیث اور معانی حدیث میں ملکے کے حصول کا ذریعہ جو آدمی یہ چاہے اس کو حدیث کی فہم نصیب ہو جائے احادیث کے معانی نصیب ہو جائے حدیث کے اجتماعات استدلال کا ملکہ نصیب ہو جائے اشتہاد میں مہارت نصیب ہو جائے درود شریف کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کو حدیث کے معانی کی صحیح عطا فرمائے گا آج بس اوقات ہم حدیث پڑھتے ہیں حدیث کا مطلب سمجھ نہیں آتا ہم نے ترجمہ تو پڑھ لیا حدیث کا مفہوم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اس حدیث سے کتنے مسائل مستمت ہو رہے ہیں اس حدیث سے کتنی باتیں ہماری رہنمائی کے معلوم ہو رہی ہیں اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ذہن ہمارا منجمد ہو گیا حضرات محدثین میں درود تھا اس لیے اللہ نے ان کے ذہنوں کو اتنا تیز کیا تھا وہ سلام کے ایک ایک جملے سے بیسوں مسائل کا استعمال کرتے تھے یا ابا عمر مافا عال المغیر حضرات محدثین نے 68 مسائل کا استمباد کیا علامہ ابنطقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے امرنا رسول اللّہ صلّّعین ونہا نہ اللہ رسول علیہ وسلم صبع چار سو دو مسائل کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان لوگوں پر حدیث کے معنی کو کھول دیا خاص طور پہ علامہ خطابی علامہ کرمانی علامہ الدین عینی علامہ نووی حافظ ابن اجر اسقلانی علامہ قسطلانی یہ وہ لوگ تھے کثرت سے درود شریف معمول تھا معنی حدیث فہم حدیث استمبات حدیث استدلال بالحدیث اللہ نے ان کو عطا فرما دیا ایک ایک حدیث کی ایسی تشریح کی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہر شعرے کی تشریح دوسرے سے مختلف ہے ہر شعرے کے الفاظ کا انتخاب حدیث سے فوائد اور نکات کا انتخاب دوسرے سے الگ ہے علامہ طیبی رحمتہ اللہ, رحمت اللہ علیہ کثرت سے دروز شریف پڑھتے تھے اللہ نے ان کو ایسا ملکہ دیا حدیث کی وہ بلاغت وہ نکات حدیث کے وہ فوائد انہوں نے ذکر کیے آج تک اس کی نظیر نہیں ملتی نمبر سڑسٹھ دروز شریف کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ سلام کا باعث ہے کہ جو آدمی یہ چاہیں کہ آپ علیہ السلام کا سلام اس کو نصیب ہو خواب میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اس کے لیے تحفے میں آئے کہ حضور نے ان کے لیے تحفے میں سلام بھیجا ہو اسے چاہیے کہ درود شریف پڑھے بہت سے ایسے محدثین رہے کہ جو درود پڑھتے تھے دوسروں کو خواب آیا آپ علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا کہ جا کر ان کو میرا سلام پہنچاؤ وہ کثرت سے میرے اوپر درود پڑتے ہیں جیسا کہ میں نے واقعہ عرض کیا ابو بکر بن مجاہد مقری کا کہ ان کو خواب میں حضور نے کہا علی بن عیسیٰ کو میرا سلام کہو اور اسی طرح حضرت فضل کا واقعہ القعلالبدی میں حضور نے فرمایا ان کو جا کر میرا سلام کہو تو بہرحال یہ وہ عمل ہے کہ آپ علیہ السلام کے سلام کا ذریعہ ہے نمبر 68 درود شریف کی کثرت یہ قائم مقام ایک شیخ مربی کے ہے درود شریف کی کثرت قائم مقام ایک شیخ مربی کے ہے علامہ صخابی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے اگر کسی آدمی کو کوئی شیخ نصیب نہیں ہے کہ جس کے سے وہ رہنمائی حاصل کرے اور جن سے وہ پوچھ پوچھ کر عمل کرے اور اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے تو وہ درود شریف پڑھے تو یہ ایسا عمل ہے گویا کہ یہ اس کے لیے ایک شیخ ہے جو اس کی تربیت کر رہا ہے یعنی درود شریف سے اس کے گناہ دور ہوتے جائیں گے جو اس کے اندر امراض ہیں جیسے کسی میں حسد ہے کسی میں کینہ ہے عداوت ہے بغض ہے یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ یہ امراض دور ہوتے جائیں گے جیسے شیخ تربیت کرتا ہے جیسے ایک ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے ایک شیخ مریط کے امراض دیکھ کر اس کے مطابق اس کو علاج بتاتا ہے یہ درود شریف اس طرح ہے جیسے کہ ایک شیخ کے قائم مقام ہے یہ انسان کی تربیت کر کے اس کے باطنی امراض کو اس سے ختم کر دیتا ہے نمبر انہتر درود شریف کی کثرت انسان کی مغفرت کا سبب ہے جو آدمی جتنی کثرت سے پڑھے گا یہ اس کے لیے مغفرت کا بخشش کا سبب ہے بہت سے ایسے لوگ گزرے کہ ان کی مغفرت صرف اس عمل پر ہوئی کہ وہ اپنی زندگی میں درود پڑھتے تھے اس طرح کے متعدد واقعات علامہ صخابی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدی میں اور علامہ نبہانی نے سعادت الدارین میں لکھیں جن کی مغفرت صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہوئی تو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ عمل ہیں کہ متعدد محدثین کی مغفرت کا ذریعہ صرف اور صرف درود شریف کا عمل بنا ہے نمبر ستر درود شریف کی کثرت کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی غیبی نصرت اور مدد ہوتی ہے جو آدمی درو شریف کثرت سے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی غیبی نصرت فرمائیں گے غیبی مدد فرمائیں گے جہاں وہ مشکل مصیبت میں پھنسے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنا دیں گے اور اس کے جانے کے بعد بھی اللہ اس کا تذکرہ باقی رکھیں گے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیں گے علامہ صحابی رحم اللہ نے ایک واقعہ لکھا ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے ترکے میں بہت سارا مال تھا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بال مبارک تھے تو گویا وہ نسل در نسل بال چلتے آ رہے تھے تو تین بال مبارک حضور کے اس شخص کے پاس تھے جب انتقال ہوا تو مال تقسیم ہونے لگا تو اب اس کا ایک بڑا بیٹا تھا ایک چھوٹا بیٹا تھا ایک بال بڑے بیٹے کو ملا دوسرا بال چھوٹے بیٹے کو ملا اب تیسرے کو بڑے نے کہا آدھا آدھا تقسیم کرتے ہیں چھوٹے نے کا یہ بے ادبی ہے ہم آپ علیہ السلام کے بال کے دو ٹکڑے کریں اس کے ٹکڑے نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں یہ بال مجھے نہیں چاہیے تینوں بال تم رکھو اور باپ کی جتنی دولت ہے مجھے دے دو تو چھوٹے نے کہا ٹھیک ہے بڑا جو تھا وہ تو مال کا شہدائی تھا دنیا دار تھا اس نے کہا بال سے کیا کریں گے اصل چیز تو پیسہ تو اس نے وہ تینوں بال اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیے اور جتنی دولت تھی باپ کی سارے بڑے بھائی نے لے لی اب اللہ کا کرنا چند دن تو یہ دولت سے کچھ مزے لیتا رہا لطف اندوز ہوتا رہا پھر اچانک اس طرح کے مصائب حالات آزمائشیں آتی گئیں جتنی دولت تھی سب کی سب ضائع ہو گئے کوئی امراض میں کوئی کوئی حوادث میں لگی کوئی اس طرح کے آسمانی آفات میں سب کی سب ختم ہو گئے اب جو چھوٹا بھائی تھا اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی اسے اتنا عطا فرمایا اتنا عطا فرمایا کہ بڑے بھائی سے کئی گنا زیادہ اس کو دے دیا اب ایک وقت ایسا آتا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو خرچہ دیتا تھا کل تک وہی بھائی جس نے اس سے دولت لی تھی آج وہ اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے اپنے لیے خرچہ مانگتا تھا اللہ نے حضور کے بالوں کی برکت سے خوب اس کو نوازا جب اس کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کی مغفرت بھی ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی ضرورت حاجت ہو وہ اس کی قبر پہ جائے اور اللہ رب العزت سے دعا کرے اور اس کی قبر پر جا کر اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کے توفیل اس کی دعا قبول فرما دے گا تو اس کے دل میں چونکہ حضور کی بڑی محبت تھی حضور کی محبت کی خاطر اس نے ساری دولت چھوڑ دی آپ کے بالوں کی خاطر ساری دنیا کو ٹھوکر ماری اللہ نے دنیا بھی قدموں میں لا کے دی پھر علامہ سخاضی کہتے ہیں جب کوئی قافلہ گزرتا تھا لوگ پیچھے ہی رک جاتے ہیں کہتے فلاں کی آگے قبر ہے سب پیدل چلو تو سارے پیدل چلتے ہوئے آتے قبر پر پہنچتے دعا کرتے اپنی حاجات اللہ رب العزت سے مانگتے اللہ ان کے حاجات کو پورا کر دیتا اکہترویں نمبر پر درود شریف کا فائدہ ہے کہ درود شریف کے سبب پڑھنے والے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یعنی جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں کہ فلاں امتی نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اکثر و صلاحیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو فن اللہ وقل ملک نئیند قبری یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے میری قبر کے پاس قیدا صلی اللہ علیہ یا رج جب میری امت کا کوئی شخص میرے اوپر درود پڑتا ہے قال علی دالی کل وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے یا محمد اِن فلاں نبنا فلاں یقیناً فلاں ابن فلاں صلی اللہ علیہ کا آتا اس وقت آپ کے اوپر درود پڑا ہے تو یہ روایت صحیح الجامع صغیر کی جد اول صفحہ 263 پر ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرے اوپر درود پڑتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہے کہ وہ اس شخص کا نام لے کر میرے اوپر پیش کرتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے اوپر درود پڑا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کو ہدیہ بھیجتا ہے جس کو پہنچتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے تو جب ہم آپ علیہ السلام کو درود شریف کی صورت میں ہدیہ بھیجتے ہیں تو آپ تک یہ درود شریف پہنچتا ہے اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے امتی نے مجھے یاد رکھا اور میرے حق میں اس نے درود کا نذرانہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر دی ہے جو زمین پہ چکر لگاتے ہیں اور جو کوئی میرے اوپر درود پڑے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں فرمایا انَََََََََََََ اللّہ ملكطََ سياحيں نفيل عرص اللہ تعالی نے زمین پر فرشتوں کی ایک جماعت کو مقرر کیا ہے يو بلغو نى بن جو میری امت کے درود و سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرشتوں کے ڈیوٹی لگائی ہے جب بھی کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے وہ درود آپ علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں تو اکہترویں نمبر کا فائدہ یہ ہوا کہ حضور کے سامنے انسان کا درود پیش ہوتا ہے نمبر بہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کے احسانات کا معمولی حق ادا کرنا آپ علیہ السلام کے تو اتنے احسانات ہیں ہم میں سے کوئی بھی ان تمام احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا کہ آپ کے واسطے سے ہمیں دین اسلام ملا قرآن کریم جیسے عظیم الشان کتاب ملی زندگی گزارنے کا طریقہ ملا شریعت کے احکامات ملے آپ کے اتنے احسان ہیں ہم میں سے کوئی ادا نہیں کر سکتا یہ ایک معمولی سا حق ہے جو اللہ نے ہمارے ذمے لگایا کہ تم درود پڑھو اپنے پیغمبر پر درود پڑھو گویا کہ تم اپنے پیغمبر کے احسانات کا ایک گناہ حق ادا کر دو گے تو بہت آسان عبادت ہے اور بڑی فضیلت والی عبادت ہے کہ جب آدمی ایک مرتبہ بھی درود پڑتا ہے تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منصلہ علیہ و سلاطن واحدتاً صلی اللّہ علیہ عاشر صلوات جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نازل کرے گا وہ حد تعین و خطیات اللہ اس کے دس گناہوں کو معاف کرے گا ورفیہ اللہ عاشر درجات دراجات اللہ اس کے دس دراجات کو بلند کرے گا تو یعنی اتنی فضیلت والا عمل ہے دس گناہوں کی معافی دس دراجات کی بلندی اور انسان کی دس نیکیوں کا اضافہ حالانکہ درود پڑھنے میں شاید ایک منٹ بھی نہیں لگتا تو گویا ایک منٹ کا مختصر وقت اور اس میں انسان کو تیس نیک حمال ملیں دس گناہ معاف ہوں دس نیکیاں ملیں دس دراجات بلند ہوں تو اس سے افضل عمل کیا ہوگا نمبر ترہتر درود شریف کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کو روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی جب بار بار آپ علیہ السلام تک انسان کے درود کا نظرانہ پیش ہوتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے درود بھیجا بار بار جب آپ کو پہنچتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے تو ایسے آدمی سے آپ کا تعلق ہوتا ہے آپ کی روح کو اس سے تازگی ملتی ہے تو قیامت کے دن ایسے آدمی کو آپ علیہ السلام کی شفات نصیب ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولنا صبی یوم القیامتی اکثر و مال یا سلاطن قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوں گے جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو وہ یا کثرت سے درود پڑھنے کا فائدہ آپ علیہ السلام کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے اور یہ شفاعت کا ذریعہ ہے نمبر چرہتر درود شریف پڑھنے والے کا ذکر خیر آسمان اور زمین میں پھیل جاتا ہے جب انسان کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ آسمان میں بھی پھیلا دیتے ہیں فرشتوں میں اور زمین میں انسانوں میں بھی پھیلا دیتے ہیں تو لوگوں میں اس کا ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے لوگ محبت کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں ہر آدمی کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات ہوتے ہیں دنیا میں ہر ایک چاہتا ہے لوگ مجھ سے محبت کریں اور میرا اکرام کریں احترام سے پیش آئیں اسے چاہیے درود شریف زیادہ پڑھے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا اللہ اس کو محبوبیت مقبولیت عطا فرما دے گا اور اس کا ذکر خیر لوگوں کے درمیان فرشتوں کے درمیان عام انسانوں کے درمیان شروع ہوگا نمبر پچھتر درود شریف کی کثرت حافظے کی تیزی کا سبب ہے جس آدمی کا حافظہ کمزور ہو کوئی بات اس کو یاد نہ رہتی ہو اکثر بھول جاتا ہو اسے چاہیے درود شریف زیادہ پڑھے جتنا کثرت سے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو تیز کر دے گا حضرات محدثین کرام کثرت سے چونکہ شریف پڑھتے تھے درود شریف لکھتے تھے اس لیے اللہ نے ان کو ایسے حافظے دیے کسی کو تین لاکھ حدیثیں یاد کسی کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد کسی کو سات لاکھ حدیثیں یاد تو یہ درود شریف کی برکت تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے ایک لاکھ صحیح احادیث زبانی یاد ہے امام ابو داود سجستانی رحمتہ اللہ علیہ دو لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے امام ابو زرع راضی رحمتہ اللہ علیہ پانچ لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے یحیی بن سعید القطان امام علی بن مدینی اور امام حاکم رحمتہ اللہ علیہ یہ بڑے بڑے محدثین گزرے درود شریف کی برکت تھی اللہ نے ان کو ایسے حافظے دیے جو بات انہوں نے ایک دفعہ سنی ان کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو گئی اس لیے جتنا انسان گناہوں سے بچتا ہے حروج شریف کا اہتمام کرتا ہے باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ بڑھا دیتا نمبر چھہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کے بندے پر سلامتی کا سبب ہے جو حضور پر درود بھیجتا ہے سلام بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پہ رحمت نازل کرتے ہیں اس پہ سلام بھیجتے ہیں یعنی حضور پہ درود بھیجنا سلام بھیجنا اللہ رب العزت کی رحمت کو اور سلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لقیت تو جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی فبشر انہوں نے مجھے خوشخبری دی ان نہ کا یقول من منصلّہ علیہ کا تو علیہ اللہ رب العزت نے فرمایا یقینا جو شخص آپ پر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحمت نازل کرے گا ورمن سلمہ علیہ کا سلم تو جو آپ پہ سلامتی بھیجے گا اللہ تعالیٰ فرماتے میں بھی اس پہ سلامتی بھیجوں گا فص ال شکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں خوش ہوا تو میں نے خوشی میں اللہ رب العزت کو سجدہ شکر ادا کیا یہ روایت مسند احمد کی حدیث ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے خوشخبری دی ہے کہ جو آپ پہ درود پڑے گا اللہ اس پہ رحمت نازل کرے گا جو آپ پہ سلام بھیجے گا اللہ اس پہ سلامتی نازل کرے گا تو آپ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے خوشی میں سید شکر ادا فرمائی نمبر اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ آپ کی معرفت انعبت اور آپ کے قرب کا ذریعہ ہے جو شخص یہ چاہے کہ اسے آپ علیہ السلام کی پہچان ہو آپ علیہ السلام کا قرب نصیب ہو آپ کی معرفت نصیب ہو اسے چاہیے درود شریف زیادہ پڑے جتنی کثرت سے پڑے گا آپ سے تعلق مضبوط ہوگا حدیث کا معنی اسے جلدی سمجھ آئے گا مانیے حدیث کا دروازہ اللہ اس کے لیے کھول دے گا اِنابت الا رجوع الا اللہ اس کو عطا فرمائے گا نمبر 81 جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبب ہے جمعے کے دن خاص طور پہ اہتمام کیا جائے کہ آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے آپ نے اپنے امتیوں کو درس دیا ہے کہ تم جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو اور میرے اوپر تمہارا یہ درود پیش ہوتا ہے آپ نے فرمایا ان نم افضل ایام یوم الجمہ سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے فی خلق خلِ کا آدم اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا و فی ہے قبضہ آدم علیہ السلام کی روح بھی جمعے کے دن قبض کی گئی وفی ہے نف اور جو سور پھونکا جائے گا وہ بھی جمعے کے دن وفی ہے لوگوں میں جو بیہوشی تاری ہوگی وہ بھی جمعے کے دن ف علی من علیہ فی تم کثرت سے میرے اوپر درود پڑا کرو فلاطہ کم معروضۃن علیہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے خالو یا رسول اللہ کئی فتو رضو سلاطن علیہ کا آپ پر کیسے ہمارا درود پیش کیا جائے گا وقت آرین تھا تو بوسیدہ ہو جائیں گے یعنی انسان مٹی ہو جاتا ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کا جسم بھی مٹی ہو آپ نے فرمایا ان اللّہرمَََرضی انطقلاجساد المبیا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی زمین نبی کے جسم کو نہیں کھاتی نبی کے جسم کو نقصان نہیں پہنچتا انبیاء علیہ السلام کے جسم ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو قبروں میں حیات دی ہے وہ زندہ ہیں اس لیے ان کے اجسام محفوظ ہیں تو گویا درود شریف کثرت کے ساتھ جمعے کے دن پڑھنے کا حکم ہے اس لیے انسان اہتمام کرے جمعے کے دن سور کہف بھی پڑھے ممکن ہو سلاط و تصویح کی نماز بھی ہو اور درود شریف کی کثرت بھی ہو نمبر بیاسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت طبیعت میں انس اور محبت اور نرمی کو پیدا کرتی ہے جو آدمی کثرت سے درود پڑے گا اس کی طبیعت میں محبت آئے گی انس اور الفت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے مزاج میں نرمی پیدا کرے گا ہر شخص چاہتا ہے مزاج میں نرمی آ جائے نرمی آئے گی درود شریف سے جب آدمی درود کا اہتمام رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیغمبرانہ اوصاف اوساف فرماتا ہے جو نبوت کے اوصاف ہوتے ہیں آجزی، توازو خدمت خلق عبادت تعلق معلّہ شب بیداری عبادت کی کثرت قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں. تو جو کثرت سے کرے گا اس کو نرمی اللہ تعاف فرمائے گا مزاج اس کا نرم ہو جائے گا طبیعت میں انس اور محبت اس کو نصیب ہوگی نمبر 83 جمعے کے دن کثرت سے دروست شریف پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا سبب ہے جو آدمی جمعے کے دن کثرت سے دروست شریف پڑھتا ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں فرشتیں حاضر ہوتے ہیں اور فرشتوں کی حضوری کا اور حاضری کا سبب ہے اس لیے آپ نے امتیوں کو حکم دیا کہ تم جمعے کے دن کثرت سے پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ تعلیہ یوم الجمعہ تم کثرت سے میرے اوپر جمعے کے دن درود پڑھو ف ان مشہود ان یش حد یقیناً یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے و انّ و سلیہلیہ <عَلَيَّا> تم میں سے نہیں کوئی کہ اگر وہ میرے اوپر درود پڑے اللہ عزت علیہ صلاۃ ہو حتٰ یفرغ منہا میرے اوپر اس کا درود پیش ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے کالا کلتو وبادل موت ہم نے کہا کہ موت کے بعد بھی درود پیش ہوتا ہے آپ نے فرما ان اللہ حرماء العرضی انطاق اللہ اجساد العمبیا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی تو بہرحال جمعے کے دن فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے اس لیے انسان اہتمام کرے اس دن میں جتنا کثرت سے ہو سکے آپ علیہ السلام پہ دروج شریف زیادہ سے زیادہ پڑھے نمبر 84 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے دروور شریف پڑھنا یہ انسان کی نیک بختی کا اور سعادت کا ذریعہ ہے ایسا آدمی نیک بخت ہوتا ہے سعادت مند ہوتا ہے اور جو نہیں پڑھتا ایسا آدمی حدیث میں ہے بدبخت انسان ہوتا ہے درج شریف نہ پڑھنے والا بدبخت انسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغیمہ انف رجولن ذکر تو فلم یوسلِ علیہ اس شخص کی ناک خاکالود ہو جائے ذلیل و رسوا ہو جائے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے وہ میرے اوپر درود نہ پڑے آپ نے فرمایا یہ خاقالود ہو جائے یعنی ذلیل و رسوا ہو جائے تو بہرحال جو درود پڑھتا ہے اللہ اس کو ذلت سے بچاتا ہے اللہ اس کو رسوائی سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک نامی اور عزت دیتا ہے اور جو درود شریف نہیں پڑھتا تو آپ علیہ السلام کے اس کے حق میں بد دعا ہے کہ اللہ اس کو خا کرے ذلیل و رسوا کر دے اس لیے جو چاہے کہ حضور کی بد دعا سے محفوظ رہے اسے چاہیے کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرے نمبر پچیاسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا کا ذکر خیر ہمیشہ باقی رہتا ہے جو حضور پر کثرت سے درود پڑھے گا اس کا ذکر خیر باقی رہے گا یعنی اس کا نام اللہ تعالی ہمیشہ باقی رکھے گا جن علماء نے درود شریف پر کتابیں لکھی آج وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں آج بھی لوگ ان کی کتابوں کو یاد کرتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ الفہم لکھی علامہ صخابی رحمۃ اللہ علیہ نے القعالبدی لکھی علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے سعادت الدارین لکھی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زاد السعید لکھی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللّہ نے فضائل شریف لکھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ باقی رکھا ان کی تصنیفات باقی ہیں لوگ پڑھتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے ان کے لیے ایک بہترین صدقہ جاری ہے تو جو چاہے اس کا ذکر خیر باقی ہو عزت کے ساتھ نیک نامی کے ساتھ اسے چاہیے درود شریف کا اہتمام کریں نمبر چھیاسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنا آسان اور افضل ترین عبادت ہے بہت آسان اور بڑی افضل عبادت آسان اتنی ہے کہ وقت ہی نہیں لگتا درود پڑھنے پر ایک منٹ بھی نہیں لگتا اگر آدمی مختصر پڑھے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ شاید دس سیکنڈ بھی نہ لگے اور اگر درود ابراہیمی بھی پڑھے تو اس پہ بھی شاید آدھا منٹ بھی نہیں لگتا تو بڑی آسان عبادت اور بڑی افضل عبادت کہ اللہ رب العزت فرمائیں کہ میں بھی کرتا ہوں میرے معصوم فرشتے بھی اے ایمان والو تم بھی کرو تو اتنی آسان اور افضل عبادت ہے درود اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے نمبر ستاسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا تمام اوقات اور احوال میں بلا شرط جائز ہے تمام اوقات اور احوال میں بغیر کسی شرط کے دیگر عبادات کے لیے شرائط ہیں جیسے نماز ایک عبادت ہے اب اس کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے جب تک وقت داخل نہیں ہوگا ہم وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے اب عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا ہم آج کی عشاء کی نماز ابھی نہیں پڑھ سکتے نماز کے لیے یہ شرط ہے اسی طرح نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے باوضو ہونا شرط ہے سطر کا ڈھکا ہوا ہونا شرط ہے نماز میں قراءت ضروری ہے تو اب یہ جتنے ارکان احکامات ہیں سب ضروری ہیں لیکن درود شریف کے لیے اللہ نے کوئی وقت کی قید نہیں لگائی کہ تم فلاں وقت میں درود پڑھو صبح پڑھو دوپہر پڑھو بلکہ ہر وقت جائز ہے تو وقت کی قید نہیں جگہ کی قید نہیں نماز کے لیے تو جگہ کی قید ہے کہ نماز انسان مسجد میں پڑھے گا جماعت کے ساتھ ستائیس گنا زیادہ ثواب ہے اور اہتمام کا حکم ہے کہ مسجد ہی میں نماز پڑھے گا اور اگر کوئی بلا ضرورت گھر میں نماز پڑھتا ہے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتے ان کے گھروں کو میں جلا دوں جو بغیر عزر کے گھر میں فرض نماز ادا کرتے ہیں تو دیکھیں دروئی شریف وہ عبادت کہ جس میں احوال کی بھی کوئی قید نہیں اوقات کی بھی کوئی قید نہیں کوئی شرط نہیں ہر وقت جس وقت انسان چاہے کاروبار کر رہا ہے چل رہا ہے پھر رہے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت یہ عبادت جائز ہے نمبر اٹھاسی درود شریف کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سبب ہے جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتا ہے امت میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہیں آ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی اور اس کا باعث بنا درود شریف محمد بن سعید بن مطرف پڑا کرتے تھے آپ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی آپ نے ان کے ہونٹوں کا بوسہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے مشک اور عمبر کی خوشبو کو جاری کر دیا اور یہ درود شریف انسان کی مغفرت کا ذریعہ بھی بنتا ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان سے خواب میں پوچھا گیا القول البدی میں واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ میں نے جو اپنی کتاب ارسالہ لکھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو میں نے درود شریف لکھا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری مغفرت فرما تو وہ اتنا وضنی عمل ہے کہ اس کے باعث امام شافی فرماتے کہ میری مغفرت ہو گئی حضرت امام ابو ذرا راضی رحمت اللہ علیہ القعود البدی میں واقع ہے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا کا میری مغفرت ہو گئی کہا کس عمل پہ کا جب بھی حدیث میں حضور کا نام آتا تھا میں نام کے ساتھ درود شریف پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا صرف اس عمل کی بدولت اللہ نے میری مغفرت فرما دی تو بہرحال یہ مغفرت والا عمل ہے حضور کی زیارت والا عمل تو جو چاہے اسے خواب میں حضور کی زیارت ہو وہ کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے انشاءاللہ خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت ہوگی نمبر 89 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ دل کی سختی کے دوری کا سبب ہے جن لوگوں کے دل سخت ہو انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اب اگر کوئی چاہے میرا دل نرم ہو جائے اللہ دل کی سختی کو دور کر دے دل کی نرمی عطا فرما دے اور عبادات کی طرف رغبت اور شوق اس کا بڑھ جائے اعمال کی طرف رغبت بڑھ جائے درود شریف پڑھے تو چونکہ درود سے آپ علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی اعمال کی طرف توجہ بڑھ جائے گی گناہ کی نفرت اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا نمبر نوے درود شریف کی کثرت انسان کے مال میں برکت کا ذریعہ ہے جو چاہے کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے دے اسے چاہیے کہ درود شریف زیادہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے روزی میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیں گے ایک واقعہ شیخ مولانا زکریہ صاحب نے فضائل درود شریف میں لکھا ایک شخص کا انتقال ہوا انتقال کے بعد اس کے بیٹے تھے دو تو ان کو جب والد کا مال ملا میراث میں انہوں نے تقسیم کیا اب والد کے ترکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بال مبارک بھی تھے تو اب اس کی جب تقسیم کی باری آئی تو ایک بیٹے نے ایک بال لیا دوسرے نے دوسرا لیا اب ایک بال رہ گیا تو یہ بات آئی کہ آدھا آدھا تقسیم کر دو تو چھوٹے نے کہا تقسیم نہ کرو ایسا کرو یہ مجھے دے دو اس نے کہا اگر تمہیں بال چاہیے میں سب بال تمہیں دیتا ہوں لیکن اس شرم پر کہ تم ساری دولت مجھے دے دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے باپ کے حصے کی ساری دولت بڑے بھائی کو دے دی اور آپ علیہ السلام کے صرف وہ تین بال اس سے لے لیے تو محبت میں اس کو چھومتا اپنے سینے سے لگاتا اور اپنے پاس رکھتا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کے مال میں اتنی برکت دی بڑے جس نے دولت لی تھی چند دنوں کے بعد نقصان ہوا سارا مال اس کا ضائع ہو گیا اور جو چھوٹا تھا اللہ نے اس کے مال میں ایسی برکت عطا فرما دی بڑے سے زیادہ اللہ نے اس کو نواز دیا وہی جو بڑا تھا وہ فقیر بن گیا اسی چھوٹے کے پاس آتا اور مانگتا تھا اور چھوٹے کو اللہ نے اتنا نوازا کہ اس سے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اس کی قبر پہ حاضری دیتے اور اللہ سے دعا کرتے تو اللہ ان کی حاجات کو پورا کر دیتا تو بہرحال یہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے اس لیے انسان درود کا اہتمام کرے کاروبار کے وقت بھی بےوشرا کے وقت بھی اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا نمبر اکیانوے درود شریف کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سبق درود شریک ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے انا ر صلی اللہ کا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا خوشخبری دینے والا ڈرانے والا لطومنو بلّہ و رسولی تاکہ تم لوگ ایمان لے کر اللہ پر اللہ کے رسول پر و ہو اور تاکہ تم آپ علیہ السلام کی تعظیم کرو وہ تو ہو اور آپ کی توقیر کرو وہ تو سب اور آپ کی تصویر بیان کرو صبح اور شام تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سب کو حکم دے رہے کہ تم آپ علیہ السلام کی تعظیم کرو آپ کی تکریم کرو احترام کرو اور جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے وہ یا وہ حضور کی تعظیم کرتا ہے حضور کی توقیر اور ادب اور احترام کرتا ہے تو اس لیے یہ وہ عمل ہے جس سے حضور کی محبت اور آپ کی توقیر اور تعظیم نصیب ہوگی نمبر بانوے درود شریف کی کثرت اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والا عمل ہے اگر کوئی چاہے کہ وہ کفر کے اندھیروں سے گناہوں کے اندھیروں سے بیدار کے اندھیروں سے فسق و کو فجور کے اندھیروں سے رسم و رواج کے اندھیروں سے نکل کر سنت کی روشنی میں آ جائے وہ درود کا اہتمام کرے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولدی یوسلی علیہ و ملاقت ہو لیجمنا ظلمات النور یقیناً اللہ وہ ہے جو خود تم پہ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے وقا نبل اور اللہ اپنے ایمان والوں پہ بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے تو دیکھیں عیسائط میں فرمایا کہ گویا درود وہ عمل ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے تو جو آدمی اس کا معمول بنائے گا وہ ہر قسم کے گناہ کے اندھیروں سے محفوظ رہے گا اور اس کا زیادہ وقت رسم و رواج سے ہٹ کر سنت کی ترویج میں اور اطاعت میں گزرے گا نمبر ترانوے درود شریف وقت میں برکت کا سبب ہے درود شریف وقت میں برکت کا سبب ہے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے حضرات محدثین کے اوقات میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ درود شریف زیادہ لکھتے تھے پڑھتے تھے پڑھنے کا لکھنے کا معمول تھا ایک ایک محدث سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا حافظ ابن حضر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ ایک محدث ہیں دو سو ترہتر چھوٹی بڑی کتابیں ایک محدث لکھ کر گیا علامہ صخابی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ کی کتاب ہے الجواہر ودر ف ترجمہ شیخ الاسلام احمد ابن حجر اس میں انہوں نے حضرت کی کتابوں کی فہرست بنائی ہے حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ کے رسائل کی بھی اصول حدیث اور حدیث پہ لکھی ہوئی کتابیں فن اسما الرجال پہ لکھی ہوئی کتابیں تو ایک عالم دین کا اتنا بڑا کام کر کے چلا گیا امام صحابی رحمتہ اللہ علیہ ایک عالم ہے سو سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں لکھ کر گئے تو اللہ تعالی نے ان محدثین کے اوقات میں برکت بہت ڈالی تھی تو جو چاہے اس کے وقت میں برکت ہو تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرے اور اس کی نیک نامی اور عزت باقی رہے وہ درود شریف کی کثرت کو اپنے معمولات میں لے کر آئے نمبر درود شریف پڑھنے کا چورانوے نمبر پر فائدہ یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت روزہ رسول کی حاضری کا سبب ہے جو آدمی جتنی کثرت سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اخر کی حاضری کا شرف عطا فرما دیتا ہے تو چونکہ یہ حضور سے محبت کی علامت ہے کہ انسان بارہاں حضور کی خدمت میں اپنا ہدیہ بھیجتا ہے تو جتنی کثرت سے یہ ہدیہ جاتا ہے آپ علیہ السلام کو خوشی نصیب ہوتی ہے حضور کی توجہات اس کی طرف بڑھ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما کر اسے حرمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے اس لیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اسباب کے درجے میں کوئی عمل نہیں تھا لیکن وہ لوگ درود شریف پڑھتے تھے آزان کے بعد تلبیہ پڑھنا فرض نماز کے بعد تلبیہ پڑھنا اذان اور نماز کے دوران تلبیہ پڑھنا اسی طرح درود شریف پڑھنا یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان کے حرامین میں حاضری کا غیبی نصرت اور مدد کا ذریعہ ہے نمبر پچانوے درود شریف کی کثرت سے شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اگر کوئی چاہے کہ وہ شریعت پر چلے دین کے احکامات پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو شریعت اس کی طبیعت بن جائے شریعت اس کی طبیعت بن جائے وہ درود شریف زیادہ پڑے جب شریعت انسان کی طبیعت بن جاتی ہے انسان کی فطرت میں آ جاتی ہے پھر وہ عبادت نہ کرے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے عبادت کر کے اس کو راحت ملتی ہے جیسے آپ علیہ السلام فرما ہیں فرماریں جو عینی فی فلح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نماز پڑھ کے آپ کو راحت مل رہی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائے بلال آسان دو تاکہ نماز پڑھیں اور مجھے راحت ملے تو جب انسان درود کثرت سے پڑھتا ہے ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی لئے دین پر چلنا اتنا آسان کر دیتا ہے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ نہ کرے تو بےچین جیسے ہمیں پیاس لگے ہم پانی نہ پئیں تو بےچین ہے کھانا نہ کھائیں تو بےچین ہے تو آدمی نماز نہ پڑھے تو بےچین ہوتا ہے ذکر نہ کرے تو بے چین ہوتا ہے عبادت نہ کرے تو بے چین ہوتا ہے تو پھر شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے اس کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے دین پہ چلنا جیسے انسان کے لیے اپنا کھانا پینا اور ضرورت کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے نمبر چھیانوے درود شریف کی کثرت مال اور اولاد کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے جو شخص یہ چاہے کہ مال کے فتنے سے محفوظ رہے اولاد کے فتنے سے محفوظ رہے درود شریف پڑھ کر تو اللہ رب العزت ان دونوں فتنوں سے محفوظ رکھے گا عموماً یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دین سے دوری کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور عموماً یہ دو چیزیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہتا اور ان دو چیزوں کے پیچھے پڑھ کر عبادات میں اعمال میں سستی آ جاتی ہے اس لیے خاص طور پہ حکم ہے کہ ان دو میں منہمک ہو کر انسان کی عبادت میں انسان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ائو حلینہ آم لا لات الحکم اموالحم ولا اولادم عام ذکر اللہ اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کرے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غم یا فالزالی کا فولا کا اور جس نے اس طرح کر دیا وہی شخص خسارے میں پڑ گیا نقصان میں پڑ گیا ہم تو نقصان سمجھتے ہیں مال کے نقصان کو اللہ فرما رہے جو دین سے غافل ہو گیا اس کا نقصان ہے مال کا نقصان نقصان نہیں دین کا نقصان نقصان ہم لوگ دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں. دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے ہیں. اور اس میں غفلت کا ذریعہ کیا ہے مال اور اولاد فرمایا و انفقوب مما ر و ذخنا کم بن قبل عیاتی عہد کم الموت تم خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے ف یکول رَبِّ اور ربی الا اخر تنی الاظل قریب اور انسان کہے کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے ایک وقت تک ایک قریب کے وقت تک تو مجھے مہلت عطا فرما دے فسد دقوق منصالحین تاکہ میں صدقہ بھی کروں اور میں نیک وکار بن جاؤں اللہ کے راستے میں خرچ کروں نیک بن جاؤں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیم وخر اللہ نفسا اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرتا کسی نفس کے لیے اس کا جب وقت مقرر آ جائے جب انسان کا وقت مقرر آ جائے تو پھر اس کے وقت میں کوئی تاخیر نہیں کی جاتی یعنی جب موت کا وقت آ جائے نہ اس میں ایک لمحہ تاخیر ہے نہ ایک لمحہ اس میں تقدیم ہے تو بہرحال انسان مال اولاد کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہے تو درود شریف کی کثرت کرے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایو الدینہ امنو ان من ازوا چیکوں و اولاد کو معدو و لکم فح ضرور ہوں ایک ایمان والو یقیناً تمہاری بیویاں تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے پس تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالیٰ فرما رہے بیوی بی بچے تمہارے دشمن ہیں کیا مطلب یعنی ان کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بیوی بی بچوں کی وجہ سے اہل و عیال کی وجہ سے شریعت میں انسان جو سستی کرتا ہے غفلت کرتا ہے اس کے باعث عموماً یہ بنتے ان کے خواہشات حالات سے پوری نہیں ہو رہی تو وہ حرام کے پیچھے جا رہا ہے وہ سود کے پیچھے رشوت کے پیچھے جا رہا ہے تو کس کی وجہ سے گیا اپنے اہل ویال کی وجہ سے اس لیے شریعت نے کہا سب سے پہلے مقدم اللہ کی رضا ہے تو اس لیے جو چاہیں ان کے فتنوں سے محفوظ رہے درود شریف کی کثرت اپنی زندگی میں لائے نمبر ستانوے درود شریف کی کثرت بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلانے کا سبب ہے اگر کسی کو کوئی چیز بھول جائے یاد نہ آئے علامہ صحابی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ القول البدی میں لکھتے ہیں اس کو چاہیے وہ درود شریف پڑھے جیسے درود شریف شروع کرے گا پڑھنا بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی گھر میں کوئی چیز آدمی رکھتا ہے بھول جاتا ہے کسی کو کوئی چیز دی ہے بھول گیا گھر کا سامان کہیں رکھا بھول گیا یا کسی کا حافظہ کمزور ہے بار بار بھول جاتا ہے اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی تو ایک گناہوں سے بچیں نمبر دو درود شریف کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ اس کے حافظ میں برکت لائے گا اور اس کے حافظے میں کثرت آئے گی نمبر اٹھانوے درود شریف کی کثرت پل سرات میں روشنی کا سبب ہے علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ القور البدی میں لکھتے ہیں جو آدمی درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ پل سرات سے پار کر دے گا اور پل سرات میں یہ درود اس کے لیے بمنزل ایک روشنی کے ہوگا اور یہ روشنی انسان کو جلدی پار کرائے گی اور وہاں اندھیرے میں اس کے ذریعے سے اس کو راستہ نظر آئے گا تو یہ روشنی انسان کے ایمال کی اور اعمال صالحہ کی ہے منافق اس وقت کہیں گے ہمیں یہ روشنی دو تو وہ کہیں گے اب روشنی کا وقت نہیں ہے اگر روشنی چاہیے تھی تو تمہیں دنیا کی طرف دوبارہ پلٹ کر جانا پڑے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین امن ضرون نقط من بسم کو جب منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے ذرا انتظار کیجئے تاکہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر دیں قیلر جڑو ان سے کہا جائے گا پلٹو پیچھے کی طرف فل نورا وہاں جا کر نور کو تلاش کرو فضور ببین بسور اللہ باپ پسند کے درمیان میں ایک آڑ دروازے کی صورت میں کھڑی کر دی جائے گی باطن فیہ رحم وہ ظاہر من الہل آذاب اس کے اندر کے حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے ظاہری حصے میں عذاب نظر آئے گا تو گویا بہرحل انسان کے عامل میں درود شریف و عمل ہے جو انسان کے لیے پول سرات سے گزرنے میں معاونت کا ذریعہ روشنی کا ذریعہ اور تیزی سے گزرنے کا ذریعہ ہے اس لیے جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کیا جائے نمبر ننانوے درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ فرشتوں کی خصوصی نصرت اور مدد ہوتی ہے جو آدمی درج شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ معصوم فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا ہے غیبی نصرت اور مدد ہوتی ہے علامہ صحابی رحمہ اللہ القعلبیف صلاط علیٰ حبیب شفیع میں ایک واقعہ لکھا صفیان سعوری رحمتہ اللّہ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان میرے پاس آیا تو وہ علیہ سلام پر کثرت سے دروز شریف پڑھتا تھا میں نے جب اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرا بھائی تھا اچانک ایک رات اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا اتنا کالا سیاہ ہو گیا جس طرح کہ کوئی سیاہ تاریخ رات ہوتی ہے اس طرح سیاہ ہو گیا میں بہت پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیوں ہو گیا اب میرے بھائی پر بے ہوشی تاری تھی اور اس کا پیٹ سوج گیا تھا تو میں دعا کر رہا تھا دروت پڑھ رہا تھا اچانک میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کمرے میں کوئی شخص داخل ہوا جس کا چہرہ روشن ہے لباس صاف ستھرا ہے چہرہ پاکیزہ ہے اس سے زیادہ میں نے خوبصورت نہیں دیکھا اس نے میرے بھائی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا اور کہا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے تو میرا بھائی کھڑا ہو گیا تو میں نے اس سے خواب میں پوچھا تو کون ہے جو ہماری مدد کے لیے آیا کہا یہ جو تیرا بھائی تھا یہ کثرت سے درود شریف پڑتا تھا تو میں وہی درود ہوں جس کو اللہ نے اس کے لیے گویا کہ نصرت کا ذریعہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مقرر کیا ہے کہ جو بھی امت میں درود پڑتا ہے اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو میں اس کی مدد کے لیے آتا ہوں تو اس لیے اگر کوئی آدمی مصیبت پریشانی میں ہوتا ہے میں اس کی مدد کے لیے آتا ہوں تو علامہ صحابی جیسے بڑے محدث نے واقعہ لکھا واقعہ سنانے کا مقصد کہ درود شریف وہ باعث سے برکت عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی بندے کی مدد کروا دیتا ہے اور کبھی بسا اوقات ویسے بھی غیبی نصرت اور مدد ہوتی ہے کوئی پریشانی میں کہیں حالات میں پھنسا ہوا ہے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا درود شریف پڑھے اللہ راستہ بنا دیتا ہے ایک شخص ایک جگہ جزیرے میں قید ہو گیا کوئی نکلنے کا راستہ نہ ملا درود شریف کی کثرت شروع کی اچانک کہیں سے کشتی آتی نظر آئی کشتی میں بیٹھا اور پار لگ گیا تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں درودشریف کے اگر کوئی شادی پڑھنا چاہے علامہ صقابی نے القول البدی میں لکھیں نمبر سو سواں اور آخری فائدہ کہ درود شریف کی کثرت پڑھنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ اچھا فرماتا ہے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کلمے والی موت نصیب فرماتا ہے ایمان کی موت نصیب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کفر سے معصیت سے بچاتا ہے موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ میں شہادت پڑھنے کی ایمان کی حالت میں اچھی موت اس کو نصیب فرماتا ہے حضرات محدثین کی زندگی میں یہ عمل تھا اس لیے اللہ نے ان کو بڑی اچھی موتیں عطا فرمائی دنیا سے گئے بڑی اچھی حالت میں گئے ہیں ایک واقع ذکر فرمایا علامہ تاج الدین سکی رحمۃ اللہ علیہ امام اب ذرا راضی رحمۃ اللہ علیہ ان پر نیند بے ہوشی طاری ہو گئی تو بے ہوشی کی حالت تھی ان کے شاگرد ان کے قریب بیٹھے میں اب وہ ان کے سامنے آخری حدیث صنعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تاکہ ان کو یاد آ جائے تو یہ بھی پڑھیں سب پڑھ رہے تھے اچانک ان کو تھوڑا سا ہوش آیا انہوں نے پوری حدیث صنعت کے ساتھ پڑھی منکانہ آخر کلامی ہلا الہ الا دخل الجنہ جب پوری روایت پڑھی وہی ان کا انتقال ہو گیا تو گویا پوری حدیث صنعت کے ساتھ پڑھ کے دنیا سے جا رہے ہیں تو 22 کیا بنا دروج شریف تو اللہ نے اچھی موت دی حضراتِ محدثین میں آپ دیکھو گے اللہ نے سب کو بڑی اچھی موتیں عطا فرمائی اس کی بنیادی وجہ ان میں درود شریف زیادہ تھا اس لیے جتنا زیادہ انسان پڑھے گا اللہ اس کا خاتمہ اچھا کرے گا نیک نامی دے گا اسے عزت عطا فرمائے گا اس کا جنازہ بہت بڑا ہوگا لوگوں میں اس کا اچھا تذکرہ ہوگا دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ عزت کے ساتھ یاد کریں گے اور اس کی اولاد میں بھی اللہ دین کو باقی رکھے گا کوئی ایسا بیٹا اللہ اس کا پیدا کر دے گا جو اس کے لیے صدق جاریہ کا سبب بنے گا تو میں نے آپ کے سامنے تین دروس میں درود شریف کے ایک سو فائدے بیان کر دیے تو جب اتنی کثرت کے ساتھ فائدے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے معمولات میں لانا چاہیے کم از کم دن میں سو مرتبہ تو درود شریف پڑھنا ہر ایک آدمی اس کا معمول بنائے اور کوشش ہو نماز والا درود شریف پڑھیں درود ابراہیمی یہ درود آپ علیہ السلام نے امت کو سکھایا اور اگر کسی کے پاس وقت کی کمی ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو پڑھنے کا معمول بنائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا تافرمن